الحمد اللہ, اللہ،, عمالآ اللہ، میرے بھائیوں دعا کی اہمیت اور فضیلت سے متعلق مطلب گفتگو چل رہی ہے اور ابھی دعا کے آدھار سے متعلق مطلب گفتگو ہونے والی ہے دعا کا تعلق ظاہری اعمال سے بھی ہے اور باطنی اعمال سے بھی ہے اس لیے کہ دعا عبادت ہے اور عبادت کی تاریخ یہ ہے کہ وعبادت الرحمن غایت عبادت, عبادت مع ذل عابديهما قطبانا وعليهما فلقوا العبادة دايلوا ما دارا حتى قامت القطبانا عبادة تجيزوه كي ايه غاية درجة انتعاد درجة محبّد الله سيدي انتعاد والذين امنوا واشدوا حبا لله ايمان واله اللهم سيسر سيدي هذا محبّد بالله تو المحبّد كتعلّق في قلب سيدي ايك نمبر دو عبادت کی دوسری جو روح ہے وہ یہ کہ و انکساری کیا ہو ہے ہے و انکساری آسنی اور انکساری تو یہ دعا میں دو چیزیں بھی پائی جائیں اللہ کی محبت بھی ہو اور اللہ کے بھی اور انکساری بھی ہو نمبر تین تیسری شرط بھی بتائی گئی کہ امید بھی ہو کیا ہو امید محبت کے ساتھ امید کے ساتھ اور آج کے ساری یعنی فوج کے ساتھ دعا کی جائے یہ تین شروط ہیں جو عبادت کی شرطیں یہ یعنی دعا کی میں شرط تو معلوم یہ ہو کہ جب بندہ آج کے ساری سے دعا کرے گا اللہ سے محبت کے ساتھ دعا کرے گا اور امید کے ساتھ دعا کرے گا تو ان تینوں کا اثر جہاں اس کے جسم پر پڑے گا اس سے زیادہ اس کے قلب پر پڑے گا اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بہت ساری دعائیں کی ہیں ان میں سے آپ نے نفس کی صفائی کی دعا کی شیخ نے اپنے تمہیدی کلمات میں تسکی نفس سے متعلق جو ہمیں پیغام دیا ہے وہ کتنی قیمتی باتوں میں کہوں کا تسکیاں اگر نہیں ہے تو کتاب و سنت کا بھی اثر نہیں ہے اور اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسکیاں اور تعلیم کے لیے دیکھا تو تسکیاں جیسے کہ پہلے ہیں اور علم کا تذکرہ بعد میں نہیں مثال کے طور پر ضرب اگر پاک ہے تو اس میں ہر چیز ہے پاک دل اگر صاف نہیں تو خاص عبادت ہوگی گرم ہوگا ہوئے میں اگر برتن آپ کا بہت اچھا ہے صاف ہے یہ بالکل فریش ہے تو اس پاک برتن میں اگر کوئی چیز رکھیں گے وہ بھی پاک رہے ہیں لیکن اگر برتن گندا ہے اور اس گندے پر گندے برتن میں اگر اگر کوئی اچھی چیز بھی رکھیں گے تو وہ چیز بھی کیا ہو جائے گی خراب ہو جائے گی یا نا پکی دی جب تک سات نہیں ہے اس وقت تک آپ کی دعا بھی قبول نہیں اس وقت تک آپ کی عبادت بھی قبول نہیں اس لیے اللہ کے نبی دعا فرماتے تھے مسلم شریف کے دے سے کیا مسلم شریف اللہ مات نفسی تک واہ اس کے بعد اور اس کے بعد یہ جو الفاظ ہیں انشاءاللہ وہ بھی بتاتے ہیں اے اللہ نفس سے مراد اپنی ذکر آئے گا نفس میں نفس سے کیا مراد ہے وہ اپنی جھڑپ آئے گا جیسا نفس کا تعلق ذات سے ہے قلب پہ ہے نفس کی کتنی قسمیں وہ اپنے مقام پہ ہے اے اللہ ہمارے نفس کو یعنی ہمارے دلوں کو تخوا آتا فرما اور اے اللہ ہمارے نفس کو پاک کر دے تو یہ بہتر پاک کرنے والا ہے آپ کا دل اتنا صاف ستھرا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل کو سب سے پاک اور صاف دیکھا جیسا کہ عبد اللہ بھی نسود کے روایت قرب الہبا محمد قرب الباغ اللہ, اللہ نے تمام مخلوق کے دلوں میں جھانکا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل سب سے پاک اور صاف تھا اس لیے نفسی وہ اب تک اللہ نے رسالت و نبوت کے منصب پر فائز فرمایا اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سرجری دو بار ہوئی کہ نہیں ہوئی بولیے آپ لوگ ایک مرتبہ جب پانچ سال کے تھے بنی صاحب کے قبیلے میں بکری چرا رہے تھے جبری زبین آئے آپ کا سینہ کیا اور آپ کے دل کو ہٹایا کہ ہاں بہادر میں نے شیتان یہ شیتان کا حصہ ہے اور دوسری بات جب آپ میریج میں جا رہے معلوم ہے نا مسلم شریف کے دل کو بھاری حصہ اس کے بعد آپ فرما رہے ہیں اتنا صاف دل اللہ, اللہ ہمارے دلوں کو تکڑا تھا تو معلوم یہ ہوا دلوں کی صفائی کے لیے دعا کرنا ضروری دلوں کی صفائی کے لیے دعا کرنا ضروری ہے ایک نمبر ایک نمبر دو آگے اور دعا جب تک دل پاک نہیں ہے علم بھی نہیں ہے آپ نے پہلے دل کی صفائی کی دعا کی اور دل کی صفائی کی دعا کرنے کے بعد دعا کی اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ایسے علم سے جو فائدہ نہ ہو اللہ میں اسے علم سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو فائدہ مند نہیں ہو یعنی جس علم سے فائدہ نہ ہو اسے علم وہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا جس علم سے عمل نہ ہو جس علم سے استغفار نہ ہو جس علم سے انسان نماز کا پابند نہ ہو جس علم سے اللہ سے تعلق نہ ہو جس علم کے ذریعے ماں باپ کی خدمت نہ ہو جس علم سے پڑوسی کے دفعہ اس سلوک نہ ہو اس علم سے اس علم کو اللہ قبول ہی نہیں کرتا جس طرح یہودیوں کے کا علم تھا کہ نہ تھا لعنت ہوئی کی نہیں ہوئی ع لیکن عمل نہیں کیا یہ دعا آپ نے کی نہیں کہ اللہ ایسے علم سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں جو نفا بخش نہ ہو قلب اور ایسے دل سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں جس میں تیرا خوف نہ ہو خشیت نہ ہو اور ایسے نفس اور ایسی دل سے ایسے نفس اور ایسی ذات سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں جو آسودہ نہ ہو لالچ مال مال مال پیسہ پیسہ ہمیشہ اور اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ایسی دعا سے جو قبول نہ تو دعا کر دن کی صفائی سے بہت گہرا تعلق ہے اللہ کے لبی دعا کرتے ہیں سمجھ میں آپ یہ بات کے نہیں ایک دو مثالیں اور ایک دو روایتوں اور پیش کرو چلیے اللہ سے دعا کرے اللہ کے دعا کرتے اللہ فیس من بک کے فطرے سے بچاؤ گے انٹرنیٹ کے فطرے سے بچو گے واٹس ایپ کے فطرے سے بچو گے دوسروں کی عزت و آبروں پر حملہ کرنے سے بچو گے کان کی برائی سے بچو گے زبان کی برائی سے بچو گے دل کی برائی سے بچو گے شرم کی برائی سے بچو گے یہ دعا پڑھو مسلم شریف اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کان کی برائی جو کان کی برائی سے بچے گا اللہ اس کو غلط کان کی گناہ سے بچائے گا نا قیمت سنے گا وہ اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں آنکھ کی برائی سے جس کو اللہ آنکھ کی برائی سے بچائے گا وہ اسکرین پر غلط چیزیں دیکھے گا موبائل میں کیا کیا نہیں ہے ہم پہ ظاہر ہے تمہارا باطن ان میں کھلواؤ کہ میں وہاں بھی ہوں جو کہنے والے یہ بھی کہا اللہ ہم سب کو ہدایت دکھاتا ہے اے اللہ آپ کی برائی سے اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں دل کی برائی سے اور اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں شرمگاہ کی برائی سے تو دعا کا تعلق ہے کہ نہیں آپ دعا پڑھیں گے تو دل کی برائی سے بھی بچیں گے شرمگاہ کی برائی سے بہت اہم ہے اور دعا کا اثر اس بات پر بھی ہے کہ اللہ نے قصبۂ بدر میں ایک چند مثال دے دوں غصب بدر میں اللہ نے وعدہ کر لیا دو قافلے میں سے ایک کو اللہ تعالیٰ یا تو ایر یا نفیر ایر یا نفیر کا تو سمجھ گیا نا نہیں سمجھا یا تو ابو سفیان کا قافلہ جس کے اوپر پچاس ہزار دینار کتنے تھے پچاس ہزار دینار کی مالیت تھی جو شام سے لوٹ رہے تھے کہاں مکہ لوٹ رہے تھے اور اس میں پچاس ہزار کی دینار کی جو مالیت تھی تاکہ مسلمانوں کو مٹانے کے لیے ختم کیا جائے تو اللہ نے حکم دیا کہ جاؤ ان کو روکو تین سو تیرہ گئے تو اللہ نے کہا وہی عہدت کا فتح اللہ دو میں سے ایک کا وعدہ کیا یا تو اللہ تعالیٰ عید یعنی ابو سفیان کے قافلے پر اللہ غلبات نہ کرے گا اگر غور سے سن لیجیے یا یعنی نہیں تو ابو سفیان کا قافلہ اگر ہاتھ نہیں آیا مکہ سے اگر کوئی آیا نفیر یعنی ابو جہل کا قافلہ جو آئے گا اس پر دونوں میں سے کسی ایک اللہ نے وعدہ کیا صحابہ چاہتے تھے کہ ایسے ہی تمناؤں یعنی بغیر جنگ کے جیت فتح حاصل ہو جائے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تم چاہتے تھے یوں مل جائے اور اللہ چاہتا تھا کہ حق کو غالب کرے اور کافروں کی جڑوں کو کاٹ دے ایسے وقت میں دعا کافر دیکھ لو میرا غور تو کرو تنہائی میں اس کو غور کرو میرے غور کرو اس بات پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک. نبی کی نصرت اللہ تعالیٰ نے نشرت کا وعدہ فرمایا دو ہو گیا نمبر تین فرشتے بھی نازل ہوئے بدر میں کتنے فرشتے تھے ایک ہزار یا تین ہزار دونوں کی رواج ہے الفی مین مدائی کے بھی ہے فال میں آلہ ایک ہزار ہے اس کے بعد تین ہزار ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کا مطالبہ اللہ کی نبی کا وجود رحمت ایک نمبر دو سب سے بڑی اللہ کی نصرت کا وعدہ غور سے ہے اس بات کو نمبر دو اللہ کی نبی موجود ہے نمبر تین فرشتے پھر فر بھی فر فتح نہیں ہوئی پھر بھی فتح دعا کرنی پڑی پڑھی ہے نا سیم شریف پڑھی اللہ کے نبی کے لیے چھپر بنانے گیا آپ نے اللہ سے دعا کی اور کیسے دعا کی دیکھو ترسیم مسلم شریف والی حدیث کو میں بعد میں پیش کروں گا دیکھو بدر علی فرماتے ہیں کہ ما جینا ما کانا فینا فارسری بدر میں صرف اور صرف حضرت مقدار کے پاس گھوڑا تھا اور بعض روایت میں ایک اور صحابی کے پاس تھا گھوڑا زبیر زبیر بنا ہوا کے پاس مغولہ ابو کلام آزاد کی تحقیق زبیر بنا ہوا ممب کے پاس گھوڑے تھے ٹھیک ہے کہاں رسول کی سارے صحابہ نے کمر کھول کر آرام کیا بدر کی رات نے رحمت کی بارش بھی اللہ نے برسائی اور زمین بھی نرد ہو گئی ساری سزا سازگار ہو گئی اس کے بعد بھی مدد نہیں آئی صحابہ نے کمر کھول کے آرام کیا نبی رات پر نموز بڑھتے رہے اور ویب کی روتے رہے اور دعا کرتے رہے سنو غور سے صحابہ کمر کھول کے آرام کریں اور نبی دعا کریں اللہ رو رہے اور جب جنگ شروع ہوئی اس وقت اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں اور کس انداز میں مسلم کے الفاظ اللہ عمان اللہ تو ابد فلر اللہ میں سے تیرا وعدہ مانگتا ہوں اے اللہ میں تیری مصرت کی بھی مانگتا ہوں اے اللہ اگر تم نے اس مرتی پر جماعت کو حیران کر دیا روح زمین میں تیری عبادت نہیں ہوگی یہاں تک کہ وہاں کے عالم میں آپ کی چادر مبارک آپ کی پیٹ سے نیچے گر گئی حضرت ابوبکر صدیق نے پکڑا رضی اللہ عنہ اور آپ کسی پر ڈالا اور کہا یا نبی اللہ کفاک اللہ مناشتہ تک اللہ آپ کی دعا آپ کے لیے کافی آپ کی دعا قبول کرنے کے لیے کافی ہے اور جب دعا کی رحاظاری کے ساتھ تو کہا دیکھو یہ جبریل اور نکائل ہیں اور پھر اللہ نے فتح دی اس سے کیا میں سمجھانا چاہ رہا ہوں دعا کا اثر تقدیر سے تیری بگڑی ہوئی تقدیر سمر سکتی ہے تیری بگڑی ہوئی تقدیر سمر سکتی ہے رات پیمانے خورشید میں ڈھل سکتی ہے تیری بگڑی ہوئی تقدیر سمر سکتی ہے رات پیمانے خورشید میں ڈھل سکتی ہے مگر اے دوست مگر اے دوست تجھے خود کو بدلنا ہوگا پابر رہے پرخار میں چلنا ہوگا تمنا اور سے نہیں ہوگا دعا بھی کرنا پڑے گا دعا بھی کرنی پڑے گی محنت بھی کرنی ہے دعا بھی کرنی ہے دونوں کے ساتھ تقدیر بدلے گی تو دعا کی اہمیت کے لیے کافی ہے کہ تقدیر پلٹ جائے تقدیر پلٹ جاتی ہے تقدیر دعا سے پلٹتی ہے نظر ماننے سے نہیں یہ نہیں کہ میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں ایک ہزار ریان جو ہے جب مکتبر دعوا میں دوں گا میرا بڑا کام ہو جائے گا تو میں مدرسے کے اندر پانچ طلبا کو کھانا کھلاؤں گا میرا کام اگر ہو گیا تو میں اتنے بیواؤں کی شادی کراؤں گا سمجھ میں آ رہی بات نہیں سمجھے یہ نظر ماننا جائز تو ہے لیکن جو قسمت میں لکھا ہوا ہے وہ آپ کے نظر ماننے سے بدلنے والا نہیں ہے لا لاتون دیروئی نند ند رسیا نظر مت مانو کیونکہ نظر ماننے سے تقدیر نہیں پلچتی وہی نمایوس تخرا جو بھی میرے بکیل نظر کے ذریعے بخیل کا مال نکالا جاتا ہے بخیل کا مال یعنی نظر ماننے سے جو قسمت میں لکھا ہوا وہ نہیں وہ نہیں بدلے گا لیکن دعا سے تقدیر دعا سے تقدیر دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے اس لیے قلوت ابھی پڑھی جائے گی وہ ابھی رمضان آ رہا ہے تو کیا پڑھتے وقت ہی وکی سے وقت نا شرہ مکبے جس برائی کے تو نے فیصلہ کیا اللہ اس برائی سے بچا اگر آنے والی برائی دعا سے نہیں پلٹتی تو اللہ نے حکم کیوں دیا کرنے کے لیے جو برائی آنے والی اللہ اس سے تھی بڑھا بچا اور یہ حدیث ہے اللہ میں اللہ جو برائی میں نے کی اس سے بچا اور جو برائی میں نے نہیں کی ہے وہ آنے والی برائی سے بھی تو مجھے محفوظ رکھا تو دعا سے تقدیر پلٹتی کہ نہیں پلٹتی لیکن نظر سے تقدیر نظر سے تقدیر نہیں پلٹتی ہے چلیے یہ دعا کے جو آداب میں جو باتیں ہیں ذرا اس پر دعا سنا آپ لوگ دل کے کام سے غور کیجئے دعا کرنے کے آداب مثال کے طور پر ہر عذب کا مطلب یعنی ایسی ایسی تعلیمات ایسی ہدایات جن کو دعا کے لیے ضروری طور پہ اختیار کرنا ہے جرے ماں باپ کا کیا ادب ہے بھائی سگریٹ پینا کہیں بھی درست نہیں ہے اور ایک آدمی ماں باپ کے ساتھ پیش... ماں باپ کے سامنے سگریٹ پیے تو بہت درجہ تمیزی ہے کہ نہیں ہے کہ نہیں بھائی صاحب تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں آپ نے فرمایا اسٹاحی میں اللہ کماڑی میں قوم جس طرح قوم کے نیک آدمی کے ساتھ شرماتے اس سے زیادہ کس سے شرماؤں کس سے شرماؤ اللہ اچھا تو ماں باپ کا ادب یہ ہے کہ انسان ماں باپ کے سامنے ہاتھ پاؤں پر نہ اٹھائے بعض سلف اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ اگر باپ یہاں ہے تو ان کے سامنے چھت نہیں جاتے تھے سلف کا احترام تھا. ماں باپ کا احترام آئے ماں باپ کو مت کو تو اسی طرح اللہ سے دعا کر رہے ہو تو اللہ کی تعظیم ہے کہ نہیں دعا کے آداب ہے کہ نہیں دعا کے آداب میں سے اہم ترین ادب یہ ہے کہ انسان جب دعا کرے تو اللہ کی تعظیم کرے ایک نمبر دو اللہ پر یقین کرے کیا کرے نمبر تین اللہ سے حسن سن رکھے حسن سن کا مطلب اچھا گمان اگر سہید میں جور دعا کرتے تھے تو کیا کہتے تھے معلوم ہے سہید میں جور دعا میں کیا کہتے تھے انیسانوں کا صدقہ حسن و اے اللہ تبکل کی سچائی اور اچھا گمان ادا فرمان اللہ اپنے اوپر بھروسہ کرنے کی دو فیصلہ اور اپنے ساتھ اچھے گمان کی توفیق عطا فرما اور دعا کے آداب میں سے یہ بات ہے کہ انسان جلدی جلدی دعا نہ کرے اللہ دے دے بچہ دے دے بیٹی دے دے اور اللہ ہمیں دس ہزار دے دے بیس ہزار دے دے پچاس ہزار دے, دے چھ لاکھ دے, دے, دے, دے یہ کوئی دعا ہے اتنا سکون سے دعا کرنا اللہ پر یقین کے ساتھ دعا کرنا بار بار دعا کرنا بار بار کیا کرنا اور وہ اللہ دعا کے آداب میں سے یہ ہے کہ پہلے اللہ کی تعریف کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا پڑھو درود پڑھو جسے ایک صحابی آئے اور حیدی سے سب بہت نہیں کہ ان کو الگ الگ کورٹ کریں اور اس نے ڈائریکٹ دعا کی تو آپ نے کہا جلد عید الحل تو نے بہت جلدی دعا کی پھر آپ نے دوسرے صحابی نے اللہ کی تعریف کی نبی پر درود پڑھا تو کہا کہ اس کی دعا قبول ہو جائے گی اور آپ نے فرمایا عیدا صلیحدہ تہمی ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی اس لیے جدابی دعا نہیں جب کوئی دعا کرے تو پہلے اللہ کی تعریف کرے سبحان اللہ الحمدللہ الہ الا اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک نمبر ایک نمبر دو نبی پر درود پڑھے کیونکہ کل الدعی محبوب بن حت بین الم حتوس علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث حدی صرف آسمان و سمین کے بیچ میں وہ دعا لٹکی رہتی ہے جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھی جائے اللہ کی تعریف کی جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھی جائے تو وہ دعا کیا ہوتی ہیں قبول ہوتی ہے یہ دعا کے آداب میں یہ بات داخل ہے اور اسی طرح دعا کے آداب میں یہ داخل ہے کہ اللہ کے اسماء و صفات سے دعا کی جائیں جیسے حضرت ذرا غور کیجیے اس بات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام جب خانے کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے کر رہے تھے کہ نہیں کر رہے تھے ابراہیم السلام نے خانے کعبہ بنایا ہی نہیں بنایا تو کیا دعا کی ربنا تقبل منا کان تک سبھی اور لگے اللہ تو سننے اور جاننے والا ہمیں قبول کر لے ہماری دعا کو قبول کرنا تیرا کام ہے اللہ تم اپنے فضل سے قبول کر لے تقبل کا معنی ہے فقبل نہیں اللہ اس لائق کو نہیں سمجھتا ہوں تو اپنے فضل و کرم سے قبول کر لے یہی ہے تفصیل سبحان اللہ تو اللہ کے آسما سفاظت ہو کہ اللہ تو سننے والا اور جاننے والا ہے تو ہماری دعاؤں کو بھی سنتا ہے اور دل کی نیتوں کو بھی جانتا ہے اللہ کے اسمہ و صفات سے دعا کی سمیع اور علیم سے دعا کی لیکن نبی کے وسیلے سے دعا نبی کے وسیلے سے دعا نہیں کی حالانکہ دعا کی ربنا سی ہند رسول منہ اللہ ان مکے کے لوگوں میں آخری نبی کو مبعوث فرما آخری نبی بھیج آنے والے نبی کی دعا کی غور سے سنیے اللہ آخری نبی محمد کو دُید آپ کو معلوم ہے انا دعوت ابراہیم میں ابراہیم کی دعا ہوں وہ نہ بشارت عیسیٰ اور میں عیساء اسلام کی کیا ہوں بشارت عیساء السلام نے بشارت دی ابراہیم, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نبی کے آنے کی دعا کی علیم کو سلام اللہ محمد کو حضرت دعا کی دعا سے دعا نہیں کی اور یہاں کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے نبی کے وسیلے سے دعا کی باللہ یہ ہے ابراہیم علیہ السلام نے نبی کے آنے کی دعا کیخری نبی کو بھیج لیکن ان کے وسیلے سے دعا ان کے وسیلے سے دعا نہیں کی اور یہاں بات مشہور کی گئی کہ آدم علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور تفیل دعا کی ان کی دعا ہی نہیں قبول ہو رہی تھی دیکھا کہ عرص پر لکھا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لا الہ اللہ اللہ محمد رسول اللہ تو ان کے وسیلے سے دعا کی جب کہ یہ حدیث صنعت سے ثابت نہیں ہے اور نہ وقت ہے کہ اس پر بحث کی جائے لیکن پرانے کریم نے تو کہہ دیا فتح کا آدم و ہی ربات دونوں ہے کہ آدم علی اسلام کو چند کلمات کا علقا ہوا اللہ کی طرف سے اور وہ دعا کون تھی رب غلم نہ علم تفر لنا ہوا ترم نہ اللہ ہم نے اپنی جانوں پر بہت ظلم کیا ہے اللہ انسان اپنی چھوٹی ذلطی کو بھی بڑی غلطی بنا کے پیش اگر ت نے ہماری مغفرت نہیں کی اگر تون نے رحم نہیں کیا تو اللہ ہم گھاتا اٹھائیں گے تو اللہ نے دعا قبول کی کہ نا اور حضرت ذکریہ علیہ السلام نے جو دعا کی تو آجری ان کی ساری کے ساتھ اپنی کمزوری اور بے بسی کو بتایا اور یہاں کہتے ہیں کہ جناب فلاں پیر کا واسطہ فلاں بزرگ کا واسطہ اور فنا اور فنا سے میں بیت ہوا ہوں کیا نہیں ہوگا یہ حضرت ذکریہ نبی ہیں اور اللہ کی عبادت گزار بندے ہیں نبی اور رسول ہیں اور دعا کیا کریں اپنی کمزوری کو بتا رہے ہیں کہا کہ انی وحن العظم اے اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی گشتہ حل سر کے بام سفید ہو گئے اے اللہ میرے بعد کوئی میرا جان نہیں ہے اے اللہ میں ڈرتا ہوں کہ آل یعقوب کا وارث کون ہوگا اے اللہ ہمیں نیک لڑکا آتا دے اللہ اپنی کمزوری کو پیش کیا اپنی بے بسی کو پیش کیا اور یہ نیت بھی پیش کی کہ یہ بچہ وہ ہو جو دین کا کیا کریں دین کا کام تو اللہ نے کہا نا یا زکری ان شیر قبل غلام و قبل سمیا پانچ ساری کے ساتھ دعا کریں اپنی بے بسی اور بے بےکسی کو پیش یہ دعا کی آدام ہے بھائیو اور یہ بتاؤں کہ حضرت علیہ السلام کو اللہ نے کتنی طاقت دی تھی بولو جلدی حضوری طاقت جب مصر سے مدین بھاگے بھوکے تھے کئی دنوں کے انہیں کسیر تو ہوگا. ان کا پیٹ ان کی پیٹ سے سٹا ہوا تھا اتنے بھوکے تھے جو کافلے کے لوگ بڑے پتھر کو ہٹاتے تھے اور پتھر ہٹا کر کے اپنی بکریوں کو پانی پلاتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے وہ پتھر ہٹا دیا اور کیا دعا دیا اس کے بعد وَقَالَ رب رحمت نازل کر جو بھی تو نازل کر میں اس کا محتاج ہوں اللہ نبی اور وہ اتنی قوت کہ حضرت علیہ السلام نے ملک الموت کو بخاری کر کے ایسا تماچا مارا حدیث بخاری ایسا تماچا مارا ملک الموت کو انسانی شکل میں آیا کہ پانچوں گلیوں کے نشانات ملک الموت کے چہرے پہ پڑ گئے پرویزی لوگ جو ہیں نا ان کے بخاری کی پچاس حدیثوں کو اعتراض کرتے ہیں اس میں سے ایک حدیث یہ بھی آئی پر ہے پرویز کے جی جناب اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ خاطر کیا اللہ کے لیے کیا مشکل بہر رہا تو بتانا اصل یہ اتنی طاقت لیکن اس کے باوجود آج نہیں کساب یہ استعمال کی ان کے ساری سے دعا کی دی اور کہیے اللہ کو ہی دینے والا ہے کوئی نہیں یہ دعا کے آداب نہیں الحمد للہ تو یہ چند آداب تو یہ سب ذرا اس کو رکھیے اس کے بعد ہے وہ میرے ذہن میں بات ہے وہ لیکن ذرا ٹائم بھی کم ہے انشاءاللہ بہت اچھا سوالات اس سے متعلق لکھ کے رکھیے دا کیونکہ چلیے ادھر دیکھئے دعا کرنے کے آداب کتاب میں آئیے صفحہ نمبر 56 سکس دعا کے لیے افضل اور مبارک ترین اوقات کا انتظار کرنا چاہیے کیا مطلب دعائیں تو ہر وقت قبول ہوتی ہیں لیکن کچھ خاص اوقات ہیں جیسے میں نے ایک مثال دی نا کہ اب یہ بتائیے جو کاروباری لوگ ہیں وہ کئی مہینے سے انتظار کریں اور رمضان آئے رمضان آئے اور دو تین مہینہ پہلے سے ہی پوری تیاری ہوتی ہے پورا مال لاتے ہیں دنیا کے مختلف خطوں سے اور موسم کے انتظار میں رہتے ہیں اسی طرح جو جنت میں جانے کی خواہش رکھنے والے اور اللہ کی رضا خوشی والے لوگ چھ مہینہ پہلے سے دعا کرتے تھے یہ یہ قول ہے سلف کا یہ حیاب اللہ کا ہے کہ چھ مہینہ پہلے سے دعا کرمضان آتا فرما رمضان آتا فرما رمضان آتا فرما. فرما اور جب رمضان آ جاتا تو حسن بصری دعا کرتے کیا دعا کرتے معلوم ہے رمضان کے نام سے بھاگنے والوں حسن بصری اللہ الى رمضان اللہ اتفر. اللہ سلامتی کے ساتھ رمضان نصیب فرما رمضان سے پہلے دور کر دے اور اس کے بعد اور رمضان کی نیکیوں کو ہمارے لیے کیا کر دے آسان کر دے وہ تسل من متقبلہ اللہ معلہ بن فضل یہ اور اپنے فضل و کرم سے رمضان کی نیکیوں کو کیا کر فرما تو اسی طریقے سے کچھ اوفر کچھ یعنی یہ کہا جا گولڈن چانس ذرنی موقع ہے کچھ خات اوقات کسی دعا قبول ہوتی ہے جیسے کے دن دعا قبول ہوتی ہے خیری الدعا یوم ارفا فلم کی روایت رمضان کے اگزام میں دعائیں قبول ہوتی ہے رمضان کے اگزام میں دعا قبول کن کن وقتوں میں ہوتی ہے رمضان جلدی تو کے وقت نمبر ایک نمبر ایک نمبر دو سہر کے وقت امر بین امبسا کا فون ہے کہ اللہ کے زمین سب سے زیادہ جو اللہ بند افضل ما من افبل اخربا سب سے جب قریب ہوتا ہے جب رات کے آخری حصے ہوتا ہے اس لیے اس وقت میں اللہ سے دعا کرنے کی صلاحیت ہے تو ضرور دعا کرو تو شہری کے لوگ دعا قبول ہوتی نمبر دو ہو گیا نمبر تین چلو جلدی جلدی بول گئی میں رمضان سے کون سا دن ہار شمبا اللہ حضمہ رمضان سے متعلق میں کر رہا ہوں صحیح حدیث حادثے رمضان میں جو دعائیں قبول ہوتی ہیں نمبر تین رمضان میں جن اوقات میں زیادہ دعائیں قبول ہوتی ہیں ان میں سے یہ وطر میں جو قروب پڑھی جاتی ہے کیونکہ یہ وطر میں قروب صحابہ اس کا اہتمام کرتے تھے رمضان میں کر سکتا اسی طریقے سے روزہ جب رکھتے ہیں اور آج کے ساری انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے بھوک کا پیاس اس وقت آج ان کی ساری پیدا ہوتی ہے اس رخ دعا قبول ہوتی ہے اسی طرح سرف سے ثابت ہے جب قرآن ختم کر لیتے تھے تو بھی دعا کیا کرتے تھے دعا کرتے تھے یہ افضل ترین اوقات اسی طریقے سے کہتے ہیں اسی طرح دعا, دعا کے لیے مبارک اور افضل اوقات سے فائدہ اور قنیمت حاصل کرنا چاہیے جیسے بارش کے وقت کیا ہے بارش کے وقت بارش کے وقت دعا قبول ہوتی ہے یہی حدیثیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرحان صحیح الجام اور اسی طرح امام طبرانی نے بات کیا سمتان عماد کو رتنا دعا ایسے اوقات دعا رد نہیں ہوتی دعا ندا آسان کے وقت دعا رد نہیں ہوتی وہ تحت المطر اور بارش کے وقت اچھا بارش ہوتی تھی تو اللہ کے لیے کیا دعا کرتے ہیں مسلم کی حریث بخاری میں بھی اللہ میں سید بن سی بن نہ دھار اور نفع بخش بارش ناز فرما یہی دلیم اس بات کی ہے کہ بارش کے وقت دعا قبول ہوتی ہے تبھی تو دعا کرتے تھے نمبر ایک نمبر دو جس طرح لا تو لا و لخام. آزان اور بیچ میں دعا رد نہیں ہوتی اسی طرح آزان سے پہلے بھی یعنی آزان کے وقت بھی دعا رد نہیں ہوتی دلیل یہ حدیث بالکل صحیح ہے دو ایسے اوقات جس میں آسمان کے دروازے کھلتے ہیں اور دائی کی دعا اکثر قبول ہوتی ہے رد نہیں ہوتی ہے. نمبر ایک اذان کے وقت اذان کے وقت بھی اور اقامت کے وقت بھی دونوں یاد رکھیں نیدا کا لفظ اذان اور اقامت نیدا کا لفظ اذان اور اقامت دونوں کے لیے نمبر دو میدان جنگ کے اندر جب حق اور باطل کی جنگ ہو رہی ہو اس وقت بھی دعائیں قبول ہوتی ہے دعا کی قبولیت کے اوقات میں سے کہتے ہیں بارش کے وقت لشکر کے دشمنوں کی بڑھنے کے وقت اور سجدے کی حالت میں جیسا کہ اللہ کے نبی کی حدیث دعا بندہ سب سے زیادہ اللہ سے اس وقت قریب ہوتا ہے جب سجدے میں ہوتا ہے لہٰذا سجدے میں خوب دعا کرو کیا کرو کیا کرو خوب دعا کرو جو بھی مانگنا ہو مانگو میں آپ سے ایک سوال کر سکتا ہوں اگر آپ کو عربی نہیں آتی تو اپنی زبان میں دعا کر سکتے کہ نہیں اسی حدیث سے دڑی پکڑی گئی زیادہ سے زیادہ دعا کرو اور دوسری حدیث نمک بھی اللہ سے مانگو اور جوتے کا تسمہ بھی مانگو تو کہاں سے عربی سیکھیں گے نمک نمک کہاں سے لائیں گے عربی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی زبان میں بھی دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن علماء کہتے ہیں کہ فرق نماز میں بچے اور نفل کے اندر اس کا اہتمام کرے اگر اس کو عربی نہیں آتی تو واللہ اللہ اسی طرح سے کہتے ہیں کہ آغان اقامت کے بیچ میں دعا رد نہیں ہوتی جو حدیث ابھی آپ نے سنی اسی طرح دعا انتہائی جذب اور یقین کے ساتھ کرنی چاہیے دعا کی قبولیت پر سے یقین کرنا چاہیے یہ سب باتیں سن چکے ہیں حدی سُنی اللہ حد انشی اللہ عمر انشم المسم المسلہ تم میں سے کوئی یہ نہ کہ اللہ اگر تم چاہ تو ہمیں عطا کر اگر چاہتے تو ہمیں معاف فرما اللہ اگر چاہتا ہے تو ہمیں معاف کر دے کیا اللہ کا تمہارے پریشان ہے باللہ. اللہ, اے اللہ, اے اللہ تو رحم فرما اللہ کو کرم فرما اللہ تیرے رحم کوئی ہے ہی نہیں ہم چاہیں تو کہاں جائے اچھا یہ بات بتا رہا ہوں غار میں جو غار میں جوالوں جو جو کا واقعہ تھا تین آدمی غار میں تھے کی نہ تھے تو یہ غار میں جو چھپے تھے تو وہاں پر کوئی کمپیوٹر آیا تھا کمپیوٹر دبا کر ٹیلیفون کیا ہیلو ہیلو میں غار میں ہوں اور وہاں پر بھی کوئی چینل تھا نیٹ نیٹورک تھا انسان کا نیٹ ورک ختم ہو جاتا ہے لیکن اللہ کا نیٹ ورک کہیں ختم یہ موبائل دیکھیے ابھی جائیے کہیں،, کہیں یہاں سے باہر نیٹ ورک ختم ہو جاتا ہے لیکن اللہ کا نیٹ ورک کہیں ختم ہوتا ڈائریکٹ وہ چینل ہمیشہ چالو ہے ربانی چینل ربانی چینل ڈائریکٹ اور ہار والوں نے ہار کے اندر دعا کی تینوں نے دعا کی اللہ اللہ کے سامنے اپنے آمن کو پیش کیا ماں باپ کی خدمت کے ذریعے دعا کی فحاشی بے حیائی سے بچا سیناکاری کے اوپر قدرت رکھتے ہوئے زینا کاری سے بچا اور اس بچ عورت کو اس نے جو دینار دیا تھا اس کو واپس نہیں لیا نمبر تین جس نے مزدور کی مزدوری روک دیا نہیں لیا مزدور کی مزدوری کو اس نے تجارت میں لگا دیا اور بہت زیادہ جب بکریوں اور اونٹوں کا کیا ہوگا ریول ہو گیا وہ سب چھوڑ دیا اللہ کے لیے دے دیا تو عمل صالح کے وسیرے سے دعا کی لیکن دعا کا کی کی انداز کیا تھا یہ دو اور کرو آج نہیں اور, اور یہ سمجھا کہ اللہ اگر تم نے نہیں نکالا تو ہم نکلنے والے ہم نکلنے والے نہیں ہے. کس نے مدد کی اس یقین سدما کرو کہ اللہ اگر تم نے مدد نہیں کی تو کوئی دوسرا ہماری مدد کرنے والا نہیں دیکھو اللہ کیسے راستے کھولتا ہے کہتے ہو ایسا کیسے ہو ہے اللہ تعالیٰ بہت ساری مخلوق روزی دیتا ہے جو زمین کے اندر ہے حالانکہ وہ مخلوق روزی حاصل نہیں کر سکتی لیکن روزی اس کے پاس پہنچتی ہے کہ نہیں آپ لوگ اس کو غور کیجیے بہت سارے کیڑے مکوڑے جو زمین میں رہتے ہیں ان کو روزی حاصل کرنے کی صلاحیت لیکن روزی ان کے پاس جاتی ہے کہ نہیں بولو بھائی سکھا اللہ عبد میں دیہات آدمی ہوں ہم لوگ خود مچھلی کا شکار کرتے تھے اور وہی ہم غور کرتے تھے کہ جب پانی سوکھ جاتا ہے تو مچھی کہاں چلی جاتی ہے غور کرتے کرتے دیکھا معلوم مچھلیاں سب سال سب اور اندر چلی جاتی ہیں وہاں پہ روزی کون پہنچاتا ہے بولو بھائی چیونٹیوں کو کون روزی دے رہا ہے شام کو کون روزی دے رہا ہے جنگل میں ہاتھی دوڑ رہا ہے کون روزی دے رہا ہے ایک وقت میں ساری مخلوق کو روزی دے رہا ہے کہ تو تم کو نہیں دے گا اللہ تو پر یہ تمہاری روزی زمین پہ ہے زمین والوں کے پاس ہے یا وہ کس سما کہاں ہے روزی, نزل من سے اللہ روزی نازل کرتا نے یقین کرو میرے بھائی چل آئے دعا و قبلہ روک ہو کر کرے دعا کے کلمے کو تین بار بارے تین تین بار دعا کرے کیا کرے تین تین بار دعا کرے دنیا میں یہاں پر تھوڑا ٹائم لگ رہا اللہ وقت میں برکت دے تین تین بار بھی دعا کرے یا پانچ پانچ بار بھی دعا کرے یا سات سات بار بھی دعا کرے پھر سے بولتا ہوں شور سے تنیے. اللہ قبول فرما وقت میں برکت فرما. تین تین بار دعا کرے یا بولیے پانچ پانچ بار دعا کرے یا تین تین بار کی دعا کی دلیل ماشاء اللہ بے شمار دلیلیں ہیں یہ دیکھیے ابن مسعود کی حدیث ہے مسلم شریف حدیث نمبر 1796 ان نبی صلی اللہ کہنا سلاحسن سلادن اللہ کے نبی جب دعا کرتے تو تین تین بار دعا کرتے یا جب اللہ سے مانگتے تو تین تین بار مانگتے اب مشکل کا ملک مثال کو سمجھ بھی نہیں آتا اب سمجھ میں نہیں آتا ہے تو ہم ایک مثال دیں گے تو سمجھ میں گا مثال کے طور پر پانچ مہینے سے آپ کو کام نہیں مل رہا کسی کو چھ مہینے سے کام نہیں ملا کسی کی دنخواہ چار مہینے سے رکھی ہے تو کیا دعا کرنا ایک طریقہ بتا رہا ہوں اب آپ کو ایسی گولی دے رہا ہوں اور پانی چلنے سے ایسی چیز کہ زمین کے برابر خونا سونا پہ خرچ گے تو یہ چیز تم کو نہیں ملے گی جو بھی بتانے والا کون سی چیز قبول کرو گے ایک آدمی نے بتایا مجھ کو میں بخاری مسلم کی حدی سنانے جا رہا ہوں اللہ وقت میں برکت ہے ایک آدمی بہت قریب آدمی اللہ ان سے کام لے رہا اللہ ان کو فتنوں سے محفوظ رکھے ہزاروں کو اللہ نے ان سے ہدایت ادا فرمائی ان کے پورے کاروبار تباہ ہو گئے جب شیرخ و بیدت سے انہوں نے توبہ کیا معلوم ہے آپ کو شیر و بیدر سے جب انہوں نے توبہ کیا تو ان کا پورا کاروبار تباہ ہو گیا لوگوں نے کہا کہ گیسو دراز بندہ نواز کی بدوا لگ گئی ہے دیکھو اللہ پانچ پیسے پانچ حللے کے پانچ پیسے کے محتاج سنو بہت سے آزمائش جناب عالی لیکن اللہ سے لو لگایا دعا کی تو اللہ نے اتنی دولت دی کہ ماشاءاللہ اس کے بعد ان کے اوپر آفت آئی کیسی آفت ان کے اوپر مقدمات دائر کر دیے لوگوں نے ہاں بھائی خون کیس اور روپوش ہے پورے ہندوستان میں ان کے خلاف سازش ہوتی رہی اللہ نے حفاظت کی اور اللہ نے باعثت بری کر دیا واللہ اس نے بتایا کہ میں نے اس ربانی چینل والا جو پیغام ہے نا میسج ہے نا اس میسج کو میں نے دل سے قبول کیا وہ ربانی میسج کیا ہے بھائی ربانی چینل کا میسج ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ مدنی چینل نہیں ریڈی میڈی مدنی چینل نہیں ربانی ہے اس کے بعد تو ہو میرے پیارے بھائیوں سبحان اللہ الحمد للہ ولا اللہ بین تو وسلّہ کو ملک صنعت ہو جو نیند سے بیدار ہونے پر یہ دعا پڑھے اور سبحان اللہ الحمد للہ لائے پڑھنے کا اور اس کے بعد جو دعا کرے اللہ ضرور دعا قبول کرے گا سبحان اللہ اور وضول کر کے نماز پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کی نماز بھی کہتے ہیں کہ میں نے اسی پر عمل کیا اور اللہ نے میری ساری پریشانی کو دور کر دیا ایک شخص آیا میرے سامنے بے روزگاری کی شکایت کیا میری نوکری ختم ہو گئی میں برکت بتا رہا ہوں بہت پہلے کی دس سال پندرہ سال پہلے کی بات میں نے کہا کہ چلو نماز پڑھتا ہے نہ پڑھے حجر کی نماز جماعت سے پڑھ کیوں اللہ کے کی نبی نے صبح میں برکت کی دعا کی اور جمع کھلے تو یہ دعا پڑھ لا اللہ وحدہ لا شریک اللہ پڑھ کر وہ اللہ میں نے اس جمعہ کے بعد بتایا تھا اور ایک جمعہ کے بعد یہ دو جمعہ کے بعد کہا مولانا الحمد میری نوکری کیا ہو گئی چکر چوند مل گیا کہاں آ گیا ویزا روسی مل گئی اللہ نے خوشحالی ادا کیوں اس لیے کہ آنکھ سے جب کھلی تو ہم نے اس پر عمل کیا تو مثال کے طور اس تو کے بعد آپ رات میں آنکھ کھل دے اور تو اللہ تیرے علاوہ کوئی دینے والا نہیں میرے علاوہ کوئی پریشانی دور دینے والا نہیں اے اللہ میں بے روزگار ہوں اے اللہ ہمیں تو عطا فرما اے اللہ تھی والا ہے تو عطا فرما اے اللہ تو وہ اللہ تتا کرنے والا ہے تو بکشت کرنے والا اللہ تطا فرما اللہ تنے فصلوں کے روپ سے ادا کر ایک مثال بھیا. اللہ نہیں کب کرے گا گھر کے دیکھو تو پہلے اللہ پھر اس نے زم کو رکھو اللہ سے امید تو رکھو کیوں اس لیے کہ سارے کیڑے میں زمین میں ہیں اللہ سب کو روسی دے رہا ہے اللہ کی مخلوق اے بادت گزار مخلوق کیا اللہ تیری ضرورت نہیں پوری کرے گا اے اللہ کیا تیری مصیبت تھی نہیں کرے گا اور رمضان کا مبارک مہینہ ہے ذرا اللہ کی طرف بڑھو اللہ فرماتا ہے جو میرے من تقرر ہے لیکن شکر تقرر کے لیے دے رہا ایک بارش پڑتا ہے اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتے ہیں جو میری طرف چل کے آتا ہے اس کی طرف دوڑ کے جاتا ہوں تو اللہ کی نبی سے ثابت ہے تین تین مرتبہ دعا کرنا اور پانچ مٹ مرتبہ دعا کی بخاری شریف حدیث نمبر 4, 4, کے لیے اور ان کے ان مردوں کے لیے پانچ بار دعا کی. اور تیسری حدیث سات بار دعا کرنے کی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ جو آدمی کسی مریض کی عیادت کرے کیا کرے اور کئی بار دعا کرے بھائی؟ ربل ارشل عظیم اس کے بعد فی ہاں میں اللہ رب عظیم جو عرش عظیم کا رب ہے سوال کرتا ہوں کہ اللہ تم کو کیا کرے شفا ادا فرمائے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور شفا ادا فرمائے گا یہ حدیث ابو داؤد کے اندر بھی ہے اور ترمیدی کے اندر بھی موجود ہے تو معلوم ہے تین تین بار دعا کرنا پانچ پانچ بار دعا کرنا اور اور ساتھ ساتھ بار دعا کرنے کی روایت ملی یا نہیں ملی چلیے دعا و تہارت اور تبلا روط ہو کر دعا کریں اچھا اللہ کے نبی نے تہارت کے ساتھ دعا کی وضو جیسے بخاری شریف پڑھیے باب و رافیل عید فی دعا اور اس میں بے شمار دلیلیں ملیں گی کہ آپ نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی حضرت انس کے لیے انس کی ماں نے کہا نا کہ خوئی دھماک انس خوئی دھماکہ وہی روایت انس آپ کے خادی میں اللہ کے نبی کے خود کی کتنی تعداد تھی بیس ان میں سے سب سے زیادہ خدمت کرنے والے انس تھے ان کی یہ دعا کر تو اللہ کے نبی قبلے کیا استقبال کیا پڑھی فت الباری اور بخاری اور آپ نے کہا لہو سبحان اللہ عمر خرماد کی مفیمہ ان کے مان میں برکت تھی ان کی اولاد میں برکت دے اور بعد رات میں اللہ انہیں جنت میں داخل ہوگا فرما حضرت انس کہتے ہیں کسی کا باغ ایک بار پھلتا تھا میرا باغ دو دو بار پھلتا تھا دعا دو کا اثر ہے کہ نہیں آپ نے ہاتھ اٹھا کے دور عبداللہ بن قیس کے لیے آپ نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی حضرت ابو حریرا کی ماں کے لیے آپ نے دعا فرمائی اس کی تقدیر بلٹی کی حضرت عمر کے لیے دعا کی یہ آخری بے شمار دعائیں تو ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا نبی سے ثابت ہے اور بقی ایک جس کو لوگوں نے جنت البقی بنا دیا حالانکہ بکی ہے وہ کیا ہے وہاں بھی آپ نے ہاتھ اٹھا کر بکی قبرستان کے مردوں کے لیے کتنی بار دعا کی بولیے میرے بھائیوں تین بار اور دعا اللہ زبدیل کی حمد الصنا اس کے اسما صفات اس کی نعمتوں کی تعریف نبی صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیج کر پڑھے کرے اس کے بعد ضرورت اللہ کے سامنے بیان کرے جیسے میں نے مثال دی آپ کے سامنے مثال سے سمجھ میں آئے نہیں آیا وحت اللہ شریف علیہ سبحان اللہ پڑھو اور ہو سکے تو درود بھی پڑھو رات کے آخری حصے میں درود کا ذکر نہیں ہے لیکن دوسری حدیثوں سے تائید ہوتی ہے کہ آدمی کو درود بھی پڑھنا چاہیے اور اس کی روزی حلال ہو ساری باتیں ہو گئی دعا کی قبولیت کے لیے جلدی نہ کرے کیوں اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے ہر ایک کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک کہ وہ جلدی نہ کرے جلدی کا کیا مطلب بس جیسے گھر میں ہم داخل ہوں اور کھانا بہترین تیار ہو گھر میں داخل ہوں اور دس آئٹم کی سبزیاں ہوں ایک ظالم تھا ایک ملک میں بلّہ ملک کا نام اس لیے نہیں لے رہا ہوں کہ لوگ ناراض ہو جائیں گے اس کی بیوی نے انڈا بنانے میں جلدی کی یعنی انڈا نہیں بنایا جس کی وجہ سے چھت سے گرا دیا اور بیوی کی روح ختم ہو گئی مر گئی بیوی کا مرڈر کر دیا اس نے ولہ یہ پیپر آپ لوگ تو مشہور حیدرآباد کے منصب میں یہ میں پڑھا ہوں بیوی نے کیا نہیں بنایا انڈا نہیں بنایا جس کی وجہ سے اچھے سے گرا دیا اللہ یعنی ہر چیز فریش اسی و جشنوں ہر چیز بالکل حاضر ہونا چاہیے اللہ کے بندے صبر کرنا یہاں تو انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا اور دعا کتنی دعاؤں کرنے دعائیں کرنے کے بعد اللہ نے دی حضرت مثال اسلام چالیس تین تیس دن کے بجائے کیا کرے تیس راتوں کے بجائے چالیس رات میساد اور بہ نل چالیس رات رات بھر عبادت کرتے تھے رات میں دن بھر روزہ رکھتے تھے تب جا کے تو ملی اور وہ تو کلیم اللہ تھے تم کون ہو تم کون ہو وہ تو بدری صحابہ تھے جن کو کہا اے ہو معاشی تم تم جو چاہو عمل کرو میں نے تفصرد کر دی تم اللہ نے ان کو اتنا آزمایا اور تم چاہتے ہو کہ بس دعا کرو اور اسی وقت مل جائے یہ کوئی کمپیوٹر کا بٹن ہے اس لیے جو آدمی جلدی کرے گا اس کی دعا قبول نہیں ہوگی اور اللہ کے ربی فرماتے ہیں تمہیں سحریک کی دعا قبول ہوتی جب تک جلدی نہ مچائے اور یہ کہے کہ میں نے دعا کی لیکن قبول نہ ہوئی یعنی اللہ سے بدگمانی ہے اور دعا نہیں قبول ہوئی یعنی یہ کہنا چاہتے ہو کہ ہم, ہم اس لائق تھے کہ میری دعا قبول ہو لیکن اللہ نے ہمیں نہیں دیا مطلب کیا اس کے کہنے کا مطلب کیا آپ لوگ خود غور کرو میری دعا ہم قریبوں کی اللہ کہاں سنتا برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر ساری مصیبتیں ہمارے لیے آ گئی ارے اللہ کے بندے یہ تو مان اللہ جسے محبت کرتا ہے کیا کرتا ہے اس کو اللہ کے سمی بیان آنے والا ہے جس سے اللہ محبت کرتا اللہ اس مصیبت میں ڈالتا ہے اس لیے ہم اللہ نے سبزی ڈالا سبحان اللہ ابن بطال نے کہا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اگتا جاتا ہے یا دعا کرتے چھوڑ دیتا ہے اور وہ دعا کر کے سان جتلا رہا ہے کہ اس نے ایسی دعا کی جو قبولیت کی مستحق تھی لیکن دعا قبول نہیں ہوئی عرد باللہ اور اللہ رب العزت کو عیب لگانے والا ہے عردب اللہ اللہ ہمیں محفوظ فرما اللہ ہماری اصلاح فرمایا اللہ اپنے ساتھ حسن ضن ادا فرمایا اللہ ہماری نیتوں کے اصلاح فرمایا ہم کسی چیز کے مستحق نہیں ہیں بس جو کچھ ہے اللہ تیرا فضل یار جس رب کو قبولیت جس کو رب کو قبولیت عاجز نہیں کر سکتی اور دنیا اس کو, کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی میں ایک بات کہتا ہوں اگر اللہ تعالیٰ ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کی مخلوق کو اگر اللہ جہنم میں ڈال دے مثال تو بتاؤ یہ اللہ کا ظلم ہے یا عدل ہے مجھے بول ابن عباس کا بھی قولو میں <دعبا> اگر اللہ گناہوں کی وجہ سے اگر لوگوں کو پکڑے تو روئے زمین میں کسی بھی جاندار کو اللہ نہ چھوڑے یہ اللہ کی رحمت ہے کہ وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے رات دن گناہ کرنے کے بعد بھی وہ کتنا رحمان ہے کہ روزی کا دروازہ بند روزی کا دروازہ بند نہیں کرتا تھوڑی سی بجلی گڑ جاتی ہے اور تھوڑی سی آندھی آ جاتی ہے جی کو پکار کرنے لگتے ہیں دیکھ اور رات دن گناہ کرتے ہیں تو ہمارے دل کے اندر کوئی پیچینی اور پریشانی نہیں ہوتی یہ دیکھ اس حدیث میں دعا کے آگاہ کو بیان کیا گیا دعا کرنے والا ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اپنی طلب اور درخواست کرتا رہے ہمیشہ دعا کرو اگر دنیا میں نہیں بھی ملا تو قیامت کے دن ملے گا کیوں نہ ذخیرہ نیکیوں کا ذخیرہ ملے گا نا تو وہ بہتر ہے یا دنیا میں کوئی چیز مل گئی ہو سکتا مثال کے طور پر اور کچھ آسار ہیں جسے امام عبدالرحمان سعودی نے نقل کیا اب لوگوں نے کہا کہ یہ جو ہے مرفو بھی ہے روایت کی تحقیق نہیں ہوئی کہ اللہ کبھی کبھی کسی کو دعا مانگنے کے باوجود بھی وہ چیز دنیا میں نہیں دیتا ہے کیوں اب مثال کے طور پر کوئی بچہ ہے اب یہ تو بڑا ہو گیا کوئی چھوٹا بچہ ہے آپ اس کو دینا چاہیے پانچ ریال تو آپ دے دی دیجئے گا پانچ سو ریال تو کیا ہوگا بیٹا آ کر کہیں مجھے پانچ سو ریال دو تو کیا ہوگا اس کے بعد خیال بدلے گا کہ نہیں اس کا خراب ہوگا نہیں اولاد کو خراب کرنے والی دو چیز ہے ہمارے اساتذہ کہتے تھے نمبر ایک اس کی حد زیادہ اس کے سامنے تعریف کرو اللہ ہم کو محفوظ رکھے اولاد کی تعریف اولاد کے سامنے مت کرو. نمبر ایک نمبر دو اس کو پیسہ دو گے تو وہ برباد ہو جائے گا جب تک وہ کلاس میں جائے گا نہیں آپ اس وقت پیسہ نہیں دو گے جب تک کلاس میں نہیں جائے گا ہمارے استاد کہتے تھے کہ اگر دو پیسے دے کر کے بھیجتے ہو پڑھنے کے لیے جتنا پیسہ دو گے اتنا ہی پڑھے گا وہ تو لہٰذا دو ریال کی جگہ پر اگر آپ دو سو ریال دے دو اور پانچ سو ریال دے دو تو کیا ہوگا ہاتھ کاٹے گا نا اگر آپ چھوٹے بچے کو اگر دے دے چاہو تو کیا ہوگا ہاتھ کاٹے اس لیے اللہ جانتا ہے کہ ورول رس اللہ ہو نے اس کا فی اللہ ہر ایک کی خواہش کے مطابق اللہ اگر اس کو دولت دے دے اس کی مراد پوری کر دے سب روئے زمین میں کیا ہو جائیں گے سب بغاوت کریں گے اب ایک مثال دیکھیے جب تک لوگوں کے پاس پیسے نہیں تھے اور مٹی کے گھر میں رہتے تھے اور وہ چراغ جو کٹیبیاں جلاتے تھے دیکھ سب لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے ایک دوسرے کی زیارت کرتے تھے ایک دوسرے کی خبر گیری لیتے تھے لیکن جیسے جیسے پیسہ آیا جیسے جیسے ریال آیا ویسے خیالات بدلنا شروع ہو گئے رشتہ داریاں کٹنی لگیں اور وہ حدیث رسول بھی اللہ کے نبی صلی وسلم کی ان بدائین إن لا, لا تقوم ساعة حتى يظهر الفحش والتفاحش وقطيعة الرحم وسوء المجاورہ اور وہ روایت ابن وبين دی ساعه تسلیم الخاصه وفحش التجاره وقطع الارحام وشاده الذور وكتمان شهاده الرح وظهور القلم الاخر قیامت کے قریب لو پیسے اور دولت کے جب غلام ہو جائیں گے تو خود غرضی میں مبتلا ہو جائیں گے اپنے لوگوں کو مطلب کے لیے سلام کریں گے رشتہ داری کو کاٹیں گے پوری دنیا میں تجارت پھیل جائے گی بے حیا اور فحاشی کی گرم بازاری ہوگی تو. تو معلوم ہے جیسے جیسے دولت آتی ہے ویسے ویسے آدمی رشتہ داری سے کٹتا ہے پیسے سے کٹ پیسے کی وجہ سے خیال کو بدلتا ہے اور محبت لوگوں کے دلوں سے تو اللہ تعالی فرماتا اگر ہم ہر ایک کو اپنی نعمت کی کشادگی دے دیں تو سب یہ زمین میں کیا کریں گے دوسرے لفظوں میں کہا جائے قارون ایک قارون تھا اگر سب کو اگر دولت مل جائے تو سب قانون بنے گا کہ نہ بنے گا بنے گا نا تو اللہ تعالیٰ اگر نہیں دیتا ہے تو اللہ کا انعام ہے یہ اللہ کی بخشی ہے گی اس نے مال نہیں دیا کیوں مال دو گے تو تمہاری آخرت برباد ہو جائے گی اس لیے اللہ جانتا ہے کہ کون کتنے پانی میں ہے اور کس کے اندر برداشت کرنے کی صلاحیت ہے اور کس کے اندر برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں ہے اللہ اکبر یہ اللہ کی حکمت ہے لہذا اللہ کے فیصلے پر راضی رہو اللہ کے فیصلے پہ راضی رہو اور جناب عالی پانچ منٹ کے لیے شیخ درس کا کیا وقت شروع ساڑھے نو, نو جلا اللہ پانچ منٹ یا دو تین منٹ کے لیے میں آپ کو تھوڑا اس کرتا ہوں اس لیے کہ ابھی جو باب آ رہا ہے درود شریف اور میں اس ماحول میں زندگی گزارا ہوں درود تاج درود تنجینا درود لاکھی اور کیا کیا درود ہم سے پڑھایا جاتا تھا اور جب مدینہ آ تو پھر ہمارے رشتہ داروں کا کیا کیا میسج آیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر یہ پیش کر دو اور وہ پیش کر دو اور فنا صاحب نے ہندی کی خبر پر مراق یہ ساری باتیں میں کتابی نہیں بولتا ہوں اللہ تعالی وقت دے تو میں لکھوں یہ, یہ باتیں ایسی ہیں کہ بڑے بڑے تقوی شہار عبادت گزار جن کے زود و تقوی کی قسمیں کھائی جاتی ہیں جب چلتے ہیں تو روڈ اور سڑکوں میں خوشبو پھوٹتی ہے اتنے بڑے بڑے دیندار لوگوں کی باتیں کرتا ہوں بے شمار علماء علما کی مجلسوں میں میں نے سنا ہے یہ باتیں دروش شریف سے متعلق اور دعاؤں سے متعلق بلاد خرفا متعلق کچھ باتیں ہیں جو امانت ہے جو ہمارے ان ایام میں گزرے ہیں جس وقت میں توحید و سنت سے محروم تھا یہ باتیں درود السلام درود سلام کی فضیر متعلق اس چیپٹر سے متعلق ہے اور میں اس کو علمی امانت سمجھ کر کے پیش کرنا چاہتا ہوں اس امید کے ساتھ کہ شام کا صبح کا بھولا ہوا اگر شام میں آ جائے تو اس کو بھولا ہوا نہیں کہتے تو آپ لوگ اس درود شریف کی فضیلت سے متعلق باتیں سننے کے لیے تیار ہیں کہ چلیے تو دو تین منٹ آپ لوگ صبر کریں تاکہ آپ کی تھکاوٹ اتر جائے تھوڑا سا بڑی سانس لے لیجیے اللہ اکبر اللہ اکبر کیونکہ بہت اہم باب آنے والا ہے درود شریف بہت اہم باب ہے درود شریف کی فضیلت سے متعلق اور اس سلسلے میں جو حدیثیں آنے والی ہیں وہ بھی حدیثیں سن کر کے جائیں انشاءاللہ اللہ چلیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ درود شریف کی جو فضیلت ہے اس فضیلت سے پہلے یہ سمجھیے کہ درود کہتے کس کو ہیں کس کو درود کہتے ہیں بھائی اللہ تعالی نے سورہ احزاب کی مشہور آیت میں کیا فرمایا ان اللہ و کہتا وس وسلیمہ حدیث مشہور ہے بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر سلاد بھیجتے ہیں اس کا ترجمہ درود بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی نبی پر سلاد اور سلام بھیجو لفظ سلاد کا لفظ ہے سلاد کی نسبت جب اللہ کی طرف ہوگی کہ اللہ سلاد بھیجتا ہے نبی پر تو اس کا مطلب ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ابو العالیہ سے کہتے ہیں سلاۃ اللہ اثناؤ علیہ تعلیم و را فل ذکر ہی وہ مقام ہی ان ملائی یعنی اللہ نبی پر درود بھیجتا ہے سلاد بھیجتا ہے یعنی اللہ نبی کا ذکر خیر کہاں کرتا ہے فرشتے میں کرتا ہے سمجھ میں گئی بات نہیں اور فرشتے درود بھیجتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ فرشتے اللہ سے دعا کرتے ہیں فرشتے کیا کرتے ہیں غور سے سمجھیے فرشتے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ نبی کے مقام کو ملند اور ہم اگر درود بھیجتے ہیں اے ایمان والو نبی سے نبی پر درود و سلام بھیجو تو ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ نبی کے مقام کو بلند فرما اور اللہ ان کی تعظیم میں ان کے مقام میں اللہ تو کیا فرما اضافہ فرما اللہ اور سلام کا مطلب یہ ہو کہ اللہ ان پہ سلامتی نازل فرما اور ان کی دعوت جو قیامت تک سر و شاداب رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو اور آپ کی سنت کو شریروں کے شر سے اور مکانوں کے مکر سے اور سادشوں کی سادشی کرنے والوں کے سادشی جال سے محفوظ فرما آپ کی دعوت کو سب شادا رک شاداب رک. تو درود و سلام کا یہ مطلب ہوا جو ہم نبی کے لیے درود اور سلام دونوں پڑھتے ہیں اور اللہ نے درود و سلام دونوں کا حکم دیا یارین وسلم علیہ وسلم تسلیمات ایک بات ہو گئی نمبر ایک کیونکہ وقت نہیں کہ یہ کریں نمبر ایک نمبر دو درود کب پڑھی جائیں اور کیسے پڑھی جائے جواب درود پڑھنے کے لیے کوئی وقت نہیں عام وقتوں میں بھی درود ہے لیکن کچھ خاص اوقات ہیں درود کے مثال کے طور پر اگر کوئی تحیات پڑھتا ہے اور درود نہ پڑھے تو اس کی نماز ہوگی بعض کہتے ہیں نماز مکمل مطلب ہوگی لیکن ناطش ہوگی اور محدسین کا مسلک یہی ہے کہ اگر کوئی تشہود اخیر میں تشہود خیری یعنی آخری تشور میں اگر صرف تیار پڑھ لیا درود نہیں پڑھی تو اس کی نماز ہی نہیں ہو کیوں اس لیے کہ اللہ نے کہا صلی وسلم تو اس لیے صحابہ نے نبی نبی سے درود سیکھا بہت سنیے ایک مثال دیتا ہوں اچھا یہ بتائیے اللہ کے نبی حسان بن ثابت کے لیے منبر رکھواتے تھے کہاں رکھواتے تھے نسیح نبی میں کس لیے اللہ کے نبی کی شان میں کیا کرتے تھے اشعار پڑھتے تھے آپ کی تعریف کرتے اگر رو علی من اللہ اسم النبی اذا قال نبی نبی کی شان میں اچھے الفاظ استعمال کرتے تھے آپ کی تعریف کرتے تھے جو کتاب و سنت کی روشنی میں جو اللہ تعالی نے بتایا اور آپ کہتے تھے اللہ خدش جی رمایت اللہ ان کی تائید فرما مشرقین اور کفار کی ترتیب بھی کرتے تھے لیکن میں کہتا ہوں اور سنیے کبھی آپ نے کہا اے حسان کوئی اپنا درود بنا کے لاؤ جیسے لوگوں نے درود تاج بنایا درود لاخی بنایا درود تنجینہ بنایا درود تنجینہ معلوم ہے آپ کو اس کا واقعہ معلوم ہے دوا... میں ضرور پیش کروں گا جو میرے ساتھ گزرا ہے جی لیکن آپ نے یہ نہیں کہا اے جبریل اے, اے ابو بکر تم درود بنا کے لاؤ اے ارد عمر تم درود بنا کے لاؤ اور تم درود بنا کے لاؤ آپ نے نہیں کہا بلکہ میں کہتا ہوں میرے پیارے بھائی بخاری میں ادا میں چار حدیثیں چار صحابہ سے حدیث اللہ کرے یاد ہو نمبر ایک کا نے اجرا قعب بن نمبر دو ابو سعید خدری نمبر تین ابو حمید سیدی نمبر چار ابو مسعود الصاری چار صحابہ کیا ہیں پھر سے بولو کا بن اجرا ٹائم نہیں کابن اجرا اس کے بعد ابو سعید خدری اس کے بعد ابو حمید سیدی اور ابو مسعود البدری ان چاروں صحابہ کی حدیث تھوڑے سے فرق کے ساتھ کہ نبی صلی اللہ صاحب آئے کہا یا رسول اللہ, اللہ اللہ نے تو سلام کا حکم دیا درود و سلام دونوں کا حکم دیا ہے والسلام سلام اور کما علیما تحیات اللہ یہ سلامات و طیبات و سلام علیہ نبی ہے تو ہم کو معلوم ہے لیکن فقی فن وسلی علیہ لیکن ہم درود کیسے پڑھیں ہم درود تو آپ کہہ دیتے کہ ذرا بنا کے لاؤ تم اپنی طرف سے درود تاج بنا لو یا بے دین کو بے تاج کرنے والو کہاں سے درود تاج لائے ہو درود تلجینہ لائے ہو لاخی لائے ہو لکھی یہ کہاں سے لائے ہو اللہ کے نبی نے درود پر ہی بتایا صلی اللہ علیہ وسلم کیا بخاری کے کی روایت وہ بھی ہے اللہ مصلی علی محمد ان محمد ان کا مصلی ابراہیم وعال ابراہیم ان کا حمید مجید اللہ مبارک علی محمد امال عال محمد ان کا علی عالیہ ابراہیم عال ابراہیم ان کا حمید مجید اور وہ جو مشہور حدیث ہے جو میں عام طور سے پیش کرتا ہوں جس میں یہ روایت اللہ مصلی علی محمد اے اللہ علیہ محمد مبارک محمد واضح مبارک علی, علی براہیم مجید جی جناب یہ روایت بھی بخاری کے اندر سالی سے اور اس کے سے تھوڑے تھوڑے الفاظ کے ساتھ ہیں یہ درود ہے اب اس کے مقابلے میں کوئی درود نہیں چل سکتا کیوں اس لیے کہ دوسرے ملک کا سکہ یہاں پر چلے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو درود بتایا ہوا انٹرنیشنل ہے وہ کیا ہے اور لوگوں کا جو بنایا ہوا کیا ہے ریڈی میڈ چاہے تم جتنا بہترین پانی لاؤ وہ پانی سڑ جائے گا اس میں بدبو آ جائے گی لیکن زمزم کا پانی ایک سال رکھنے کے بعد بھی اس میں بدبو تو تمہارا جتنا بناوٹی درود ہے وہ سب ختم ہونے والا ہے لیکن انٹرنیشنل جو درود ہے وہ دنیا میں بھی کام آئے گا اور آخرت میں بھی کام آئے گا وہ درود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا صحابہ کو پڑھنے کے لیے ہم کو وہی پڑھنا چاہیے نمبر ایک نمبر دو ہندوستان کے اندر شخص سر ہندی کی خبر پر ہندوستان کا ایک بہت بڑا عالم جس کو وقت کا شیخ الحدیث کہا جاتا ہے اللہ سے دعا ہے کہ آپ وہاں تک پہنچ جاؤ میں نام نہیں لیتا وقت کا شیخ الحدیث کہا جاتا ہے جس نے حدیث پہ کتابیں لکھی کہاں لکھی اللہ وقت پر لیکن علم اگر کسی کو اللہ دے تو یہ اللہ کا فضل ہے لیکن یہ علم ہدایت کی دلیل علم ہدایت کی دلیل نہیں میں جانتا ہوں کہ بعض مصر کے ایسے ایسے لوگ جن کو کئی لاکھ حدیثیں یاد تھی لیکن عشری عقیدے پر ماتوریرینی عقیدے پر مر کے گئے قبر پرستی کی زندگی گزار کے گئے کیا فائدہ اسے تو آپ تو یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ اتنا بڑا عالم کی اس نے حدیث پر بڑی بڑی کتابیں لکھی محتاطہ امام مالک کی شرح لکھی کیا لکھی کیا لکھی اور یہ واقعہ میں نے بڑے علما کے سامنے سنا ہے جب شیخ سر کی خبر پر گئے واقعہ بتاؤں میں نے سنا کہ جانے سے پہلے لوگ استقبال کے لیے آئے ان کے کیا ہے استقبال کے لیے آئے بستی والے اور جب گئے تو بہترین بریانی تھی شاید وہ حیدرآباد کی بریانی رہی ہو بہترین بریانی تھی بہترین کھانا تھا پوچھا کہ اتنا بڑا کھانا کیسے ملے میں نے تو ٹیلیفون بھی نہیں کیا کہا کہ یہ شیخ سر ہندی صاحب جو قبر میں سوئے ہوئے انہوں نے بتایا کہ ہمارے مریدانے باسفا آنے والے ہیں ذرا ان کا کیا کرنا خیال رکھنا ان کی تعظیم کرنا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہاں حال تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں مدفون ہیں اور حدیث علم بیا اور حیا انسی قبور حدیث تیرسن ہمبیا اپنے قبروں میں زندہ ہیں لیکن بر زخی زندگی ہے نماز پڑھتے ہیں اس کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ عنہ شہید کیے گئے نبی کے مسلح پار کہ انہیں آواز آئی حضرت عثمان شہید کیا گئے کیوں نہیں آواز آئی حضرت علی شہید کیا گئے کیوں نہیں آواز آئی حضرت حسن کو زہر دیا گیا کیوں نہیں آواز آئی حضرت حسین کو شہید کیا گیا کیوں نہیں آواز آئی خرک مدینہ میں ہوا کیوں نہیں آواز آئی اور شیخ سر ہندی نے آواز دے دی کہ ہمارے مریدان باسفا آنے والے نمبر ایک. اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات یہ ہے جب ان کے مریدان باسفا نے شیخ سر ہندی کی قبر پر مراقبہ کیا واللہ اللہ چاہتی کہ میں نام لے لوں فرنے کا خوف نہ ہو تو لیکن نہیں مناسب ہے کائیں فنا سنیں میں دلیل رکھتا ہوں اللہ کی قسم کا کہتا ہوں میں نے بڑے بڑے لوگوں کے سامنے سنا ہے بڑے بڑے لوگ جو اپنے آپ کو اوریجنل اوریجنل سنت کہتے ہیں کہتے ہیں فلا درود تنجینا پڑھنا کیا پڑھنا درود تنجینا پڑھنا تو ہمارے حضرت نے کہا جو میری رشتہ دار ہے تم کو درود تنجینا معلوم ہے ہم نے کہا کہ ہم کو معلوم بھی نہیں اور ہم معلوم بھی نہیں کرنا چاہتے ہم کو نہیں چاہیے ہم تو درود ان میں جانتے ہیں کہا کہ میرے اوپر درود تنجینا پڑھنا یہ کہاں سے درود تنجینا زب اللہ یہاں دیکھو کہ صحابہ کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم آپ پر کیسے ہم آپ پر کیسے درود پڑھیں تو آپ درود کی تعلیم دے رہے ہیں تو جو حدیث کے اندر الفاظ درود کے آئے ہیں اس کا دو فائدہ ہے ایک تو یہ ہے کہ وہ جو حدیث ہے من اللہ علیہ صلاحت مصلی اللہ جو میرے اوپر ایک مرتبہ درود پڑھے گا اللہ اللہ تعالیٰ اس کا دس مرتبہ ذکر خیر کرے گا یا دس رحمت نازل کرے گا نمبر ایک اللہ تعالیٰ اس کی دس نیکیاں لکھے گا نمبر تین اللہ اس کے دس درجے بلند کرے گا اور سنتے یہ حدیث اور سنو من نسی سلاد علیہ خطیہ طریق الجنہ جو میرے اوپر درود پڑھنے سے رک گیا یا بھول گیا وہ جنت کے راستے کو بھلا دیا جائے گا حدیث بالکل صحیح ہے سمجھ میں آ گئی بات نا نمبر تین جلس قوم مجلسا کربیم کر اللہ علام علیہ نبیم اللہ حسرت کی حدیث ہے جو کسی مجلس میں بیٹھے اور اللہ کی بڑائی نہ بیان کرے نبی پر درود نہ پڑھے آج دیکھو اتنے جتنے لوگ درود تاج درود تنجینہ پڑھتے ہیں اور سلاطن و سلامت کیا کیا کہتے ہیں ان کو دیکھو کبھی ان کو یہ توفیق ہے اللہ کے نبی فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم جس مجلس میں اللہ کی بڑائی نہ ہو اور نبی پر درود نہ بھیجی جائے یا نبی پر درود نہ پڑھا جائے ایسی مجلس والوں پر ذلت اور نامرادی ہوگی قیامت کے دنے. اور درود کے موضوع پر سب سے پہلی کتاب جو لکھی گئی اس کو بھی یاد کر لیجیے آپ جو وہ اسماعیل قاضی کی کتاب فضل الصلاۃ النبی اسماعیل قاضی الجمی کی کتاب علامہ البانی نے تخریف کی اس کی تحقیق کی کیا ہے, کیا ہے اس میں علامہ البانی اسوال کی تحقیق کی کہ اگر کوئی آدمی کسی مجلس میں ہے اور اگر اللہ کے نبی پر درود نہیں پڑھا تو ان مجلس والوں پر ضلعت ہوگی حسرت ہوگی اگر وہ ان دخل الجن اگر میں داخل بھی ہو گئے تو بھی ان کو حسرت ہوگی کبھی افسوس ملیں گے روایت کو میں نے کیونکہ خود دیکھا ہے یہ خود دیکھا اللہ کی تحقیق میں روایت صحیح ہے تو معلوم یہ ہوا کہ ہر مجلس میں جہاں بھی بیٹھے اللہ کی بڑائی کے ساتھ نبی پر درود پڑھنا چاہیے کیا کرنا چاہیے نبی پر درود پڑھنا چاہیے اور درود پڑھیں گے تو اللہ دنیا اور آخرت کے سارے مسائل کو کیا کر دے گا اللہ تعالیٰ آسان کر دے گا اور جتنے پریشانیاں جتنی پریشانیاں اللہ ان کو دور کر دے گا مثال کے طور پر یہ روایت جو ترمیدی کی میرے سامنے ہے وہ بھائی من کی لمبا واقعہ ہے اللہ اس میں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں بیدار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تہائی رات اٹھنے کے بعد ایک تہائی کے بعد آپ نے کہا یا اذکر اذکر اللہ اذکر اللہ اذکر اللہ, اللہ کو یاد کرو یاد کرو کرو لرزانے والی چیز آ گئی یعنی قیامت آ چکی اللہ اکبر غور کرو آپ قیامت کی گھبراہٹ میں اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا ضرور پڑو گے قبر کی ہولناکی کو اللہ دور کر دے گا انشاءاللہ شاء کے سارے مسائل کو اللہ آسان کر دیکھا دیکھو حدیث تتبع لرزانے والی چیز آ گئی پھر اس کے بعد اس کے لر لرزانے والی چیز آ گئی اور آپ نے فرمایا جا الموت بما فی جا الموت بما فی موت اپنی پریشانیوں کے ساتھ آ گئی انیل موت کی سختی سے تو نبی نے پناہ مانگی اللہ میں نہیں سکرات الموت تو میں کیا کہا اس روایت کی بھی توثیق کی ہے اللہ شکر یعنی جس وقت موت کا فرشتہ ہے ایک ہزار تلوار کی کٹ اگر کسی کو ماری جائے اس سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے موت کے وقت اور اس روایت کی توسیق بعد علی علم نے کی ہے اس موت کی سختی سے کاجال موت بھی مارتی موت اپنی مصیبتوں کے ساتھ آ چکی اور آپ کو اتنی تکلیف ہوئی صحابی نے رسول ان کا بہت ساتھ تکلیف ہو رہی ہے آپ نے تکلیف ہو رہی ہے ایسی تکلیف کہ نبی نے دعا فرمائی اللہ سے موت کی سختیوں میں میری مدد فرما صلی اللہ تکلیف اور جمعرات کا دن بہار کے الفاظ جمعرات کا دن سخت ترین دن تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی تکلیف میں اضافہ ہوا پھر وہ حدیث لمبی بخاری کے وقت نہیں کہ پیش اتنی تکلیف نبی کو ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وقت میں جب آپ نے موت کی سختی کا اور قیامت کی ہولناکی کا تذکرہ کیا تو حضرت عبی بن کعب نے اس وقت درود کا تذکرہ کیا کہا یا رسول اللہ انی اکثر اس سلاد میں ہمیشہ آپ پر درود پڑھتا ہوں فکم اجال لک کا میں کتنا درود پڑھوں آپ کا تو کہاں جتنا چاہ درود پڑھ تو کہاں اروبو اروبڑ یعنی چوتھائی یعنی اس کا مطلب اہل علم نے بیان کیا کہ میں نے کچھ اوقات دعا کے لیے خاص کیے ہیں سمجھ میں آ رہی نا بات پوری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا کہ دعا کے لیے کچھ اوقات خاص کیے اس میں میں چوتھائی حصے میں ون تھرڈ ون تھرڈ بولیں گے ون فورتھ ون احسن ون فورتھ اوقات میں میں دعا کرتا درود پڑھتا ہوں کیا آپ نے فرمایا کہ اس سے بھی زیادہ پڑھ تو بہتر ہے تو کہاں جناب علی بعد میں آتا افسروز لیکن اس میں فروز نہیں اتہائی وقت کہاں کہ اس سے بھی زیادہ کرو کہاں کہا آدھے وقت میں درود پڑھوں آدھے وقت میں کہا اس سے بھی زیادہ کرو اگر چاہو کہاں اجائے کا سلاد اللہ جو وقت میں نے بنائے ان تمام جو وقت میں نے دعا کے لیے رکھا ہے اسپیشل ان تمام اوقات میں میں درود ہی پڑھوں گا آپ پر یعنی جو اوقات میں نے دعا کے لیے رکھا ہے ہر آدمی کو سمجھنا ہے میری بات انشاءاللہ ان اوقات میں میں صرف آپ پر درود ہی پڑھوں گا کیا خیال تو آپ نے کیا فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ سنو میرے بھائیو کہا اذن ادن حمک ہم اس کے بعد ویو ذنبک یا وہ فی رواج ویو فروغ دمبک یعنی تب تم تمہارے غموں کے لیے اللہ کافی یعنی اللہ تمہارے تمام پرابلمس کو اور تمہارے تمام مسائل کو اور تمام پریشانیوں کو اللہ دور کر دے گا اور اللہ کافی ہو جائے گا اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور سنو اس سے بھی اہم بات بتا رہا ہوں دوسری حدیث ہے جسے امام احمد امام حاکم نے اور صحیح کا امام صحبی نے کہا ذرا غور سے سنو اذن اللہ تبارک و تعالیٰ غور سے سن اس کو محمد بن دنیا کا وہ آخرا مرحم ان دنیا کا وہ آخرت ایک یہ ہوگا نا اگر ہمیشہ درود پڑھو گے ان اوقات میں تو اللہ دنیا اور آخرت کے تمام غموں کو دور کر دے گا اتنے ٹینشن بچوں کا ٹینشن مستقبل کا ٹینشن کاروبار کا ٹینشن روزی کا ٹینشن ایک نمبر ایک نمبر دو قبر کا مرحلہ ہے موت کی سختی ہے قیامت کی ہول نہ ہے کہ نہیں اس میں حساب کتاب ہے ہے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا کوئی شنی اور پریشانی کہ اللہ اکمر جب جگہ میدانی مشرقی چلائی جائے گی وہ تو لمتی جا ہر امت گھٹنے کے بعد گر جائے گی ایسے وقت میں بھی سکون عطا کرے گا اللہ آپ کو سکون اور اطمینان دے گا امن اور شانتی دے گا اگر آپ انٹرنیشنل درود پڑھو بناؤٹی درود درود تاج درودے تنجینا نہ پڑھو نہیں تو نبی کے حوض خور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں محروم نہ کر دیے جاؤ آپ دھتکار کے بھگا نہ دیں سمجھ میں بات تو آپ یہ یاد کرو کہ انشاءاللہ ہر آدمی کے اندر کچھ نہ کچھ مسائل ہیں پریشانیاں مسائل ہیں آپ دیکھو پڑھ کر میرے پاس کئی لوگ آئے ہیں سعودی بعض مشائق جو ہندوستان بھی گئے دورہ کیے اور ملاقات ہوئی کہا کہ جب سے میں نے درود پڑھی اللہ نے میرے سارے مسائل کو حاصل کر دیا بہت ساری عورتوں کی طرف سے میرے آیا میسج اتنے سارے مسائل تھے اللہ نے ہماری پریشانی کو دور کر دیا بہت سے بے روزگار تھے اللہ نے ہمارے روزگار کو فراہم کر دیا کثرت سے ضرور پڑھو لیکن اس لیے نہیں اللہ کی رضا کے لیے پڑھو کس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے جذبے سے اتباع کے جذبے سے ضرور پڑھو تو انشاءاللہ اللہ آپ کے سارے مسائل کیا ہو جائیں گے آسان ہو جائیں گے اللہ کے فضل کرم سے بہت سی حدیثیں آپ کے سامنے پیش کی گئی اور آپ کو یہ میں بتاتا ہوں کہ درود ابراہیمی بھی تو کئی طرح سے آئے ہیں لیکن سب سے شارٹ درود کیا ہے یہ یاد ہے سب سے شارٹ نا کیا بولتے ہیں شارٹ اینڈ سویٹ مختصر تو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صفت الصلاط النبی میں درودی کا ذکر کیا بہت ہی قوی سند کے ساتھ سب سے مختصر اس سے آئے اس مختصر نہیں ہے اب تک جو تحقیق ہے سنو صلی اللہم صلی اللہ علیہ محمد ولا محمد وبارک عالم محمد ولی محمد کما صلی تو وبارک تعالیٰ علیہ ابراہیم ان حمید ان اس سے شارٹ کوئی دروڑ نہیں درود ابراہیمی رہا مسئلہ کوئی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے عام وقتوں میں کوئی حرض نہیں اللہم صلی صلی اللہ علیہ وسلم رسول کے محمد نو پرابلم لیکن درود ابراہیمی کے جو الفاظ ہیں جو نماز میں پڑھنا ہے اس میں سب سے شاٹ یہی ہے اس میں اگر کوئی الگ سے کوئی بناوٹی پڑھ دے سلاطن و سلام یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا خلیل اللہ اور کون اور کون زمین آسمان کے خلافہ ملائے تو اس کے اوپر وہ گی اللہ کے نبی کی حدیثی کبات اور میدان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن شکایت کریں گے نا وہ کال رسول یا رب ان قومی تفد الحاظ القرآن مجھورا اللہ علی وہ قوم جس نے قرآن کو چھوڑ دیا قرآن کو کس نے چھوڑا جس نے قرآن کو نہیں پڑھا اس نے بھی قرآن کو چھوڑا جس نے پڑھا اور نہیں سمجھا الٹا سمجھا خوارج بھی تو قرآن پڑھتے تھے اچھا پڑھتے تھے نا نہیں پڑھتے تھے خوارش کے قرآن کے بارے میں مسلم می می شریف می یہ سلاد مشئی ولئی سیام کم اس سیام الفاظ بھی, بھی اتنی اچھی قرت کریں گے کہ اے صحابہ تم, تم کو اپنی قیرت ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں معلوم ہو اتنے روزے رکھیں گے کو اپنے روزے کچھ بھی نہیں معلوم ہوں گے اتنی نمازیں کو اپنی نماز کچھ بھی معلوم ہوگا کیا مطلب؟ میں تم سے زیادہ ہوگی دی. لیکن لیکن اس کے باوجود بھی قرآن پڑھنے کے بعد بھی قرآن کی فضیلت سے محروم ہوئے نا تو اسی طریقے سے اللہ کی نبی شکایت کریں گے جس نے قرآن چھوڑ دیا یہی قوم جس نے قرآن چھوڑا یعنی قرآن میں اللہ نے درود پڑھنے کا ذکر کیا ہے لیکن کیسے پڑھو حدیث میں ذکر ہے اس کی روشنی میں پڑھنا پڑے گا تو اللہ کے فضل و کرم سے درود سے متعلق اختصار کے ساتھ الحمد بات ہو گئی اور جو باتیں میں نے بتائی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے جو کتاب میں تقریباً وہی باتیں ہیں میں صرف چونکہ پابندی کرنی ہے اس لیے میں اس کو پڑھ دیتا ہوں صرف سنتے رہیے حضرت رہ رضی اللہ شروع کے رسول اللہ صلی اللہ وسلم نے فرمایا جو میرے اوپر ایک مرتبہ درود پڑھے گا اللہ اس میں دس مرتبہ درود بھیجے گا دسمت درود یعنی دس مرتبہ اللہ اس کا ذکر خیر فرشتے میں کرے گا یہ بات سلف نے کہا کہ دس رحمتیں اللہ نازل فرمائے گا اس کے بعد چلیے اس کے بعد نیچے دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجنے سے اس پر اللہ دس بار درود بھیجتے ہیں اور اس لیے کہ ایک نیکی کرنے سے وہ دس گنا ہو جاتی ہے اور ظاہر بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلاد رحمت بھیجنا نیکی نہیں ہے نیکی ہی نہیں ہے بلکہ بڑی ہی نیکیوں میں سے ہے یعنی ایک نیکی کا سواب دس نیکی کے برابر منجاب الحسن اشرو ہم ایک مرتبہ درود بھیجو گے تو دس ڈبل ہو جائے گی دس گنا ہو جائے گی تو اللہ آپ پر اس کا کیا جواب کیا دے گا دس مرتبہ اللہ آپ کے اوپر رحمت نازل کرے گا یا دس مرتبہ اللہ صحیح قول میں آپ کا ذکر خیر کہاں کرے گا فرشتوں میں کرے گا اللہ اکبر اس کے بعد سنیے لہذا اس حدیث کا فائدہ کیا ہوا ہم اس کا جواب یہ دیں گے کہ ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ قرآن کی عروج سے جو ایک نیکی کرتا ہے اس کے لیے اس کا دس گنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلاد رحمت بھیجنا بھی ایک عظیم نیکی ہے اور قرآن کے مطابق اس کے لیے جنت میں دس درجے ہوں گے اور اللہ ازل نے فرمایا جو اس کے رسول پر ایک مرتبہ سلاد بھیجے گا اللہ اس پر دس مرتبہ سلاد بھیجے گا اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے کو یاد رکھنا اس کی تو چند نیکیوں سے بڑھ کر ہے اور یہ بات اس طرح ثابت ہوتی ہے کہ اللہ نے اس کی یاد کرنے کا بدلہ صرف اسے اپنے یاد کرنا کرا دیا یعنی اگر اللہ کو یاد کرو گے تو اللہ تمہیں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ددود بھیجو گے تو اللہ تمہیں بھی کیا کرے گا خیر کے ساتھ یاد کرے گا اور اسی طرح اس کے نبی کے یاد کرنے کا بدلہ اس کو اللہ کے یاد کرنا ہوا علامہ عراقی فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس کے لیے صرف اسی پہ اتفاع نہیں فرمایا بلکہ اس کے لیے دس نیکیاں لکھ دے گا اور اس کے دس گناہ مٹا دے گا دس گناہ بھی مٹیں گے دل میں نو ہے اچھا گناہ جسم سے بھی ہوتا ہے اور دل سے بھی دل کا گنا ابھی ہے کہ نہیں ہے دل کا گنا تو جسم کے گناہ سے زیادہ خطرناک ہے کینا کپٹ بوک ظاہر یا تکبر یہ سب گناہ ہے نا تو دل کے گناہوں کو بھی اللہ مٹائے گا ٹینشن جو ہوتا ہے یہ بھی دل میں ہوتا ہے ٹینشن بھی اللہ ختم کرے گا جو ابھی آپ نے سنا اور اس کے دس درجے بھی بڑھا دے گا اور وہ حدیث جو اس سے پہلے میں نے پیش کی مالک والی جو مجھ پر ایک مرتبہ ضرور بھیجے گا اللہ اس پر دس رحمتیں نازل کرے گا اس کی دس خطائیں مٹائے گا اور اس کے دس درجے بڑھائے گا اللہ اکبر اس کے بعد ایک روایت کے اندر یہ لفظ ہے من ذکر تو اس میں نہیں ہے لیکن میں پڑھ رہا ہوں من ذکر تو فلی علیہ جس کے پاس میرا تذکرہ کیا جائے اس کو چاہیے کہ میرے اوپر کیا کریں ضرور بھیجے دوسری حدیث سب سے بڑا بخیل وہ ہے البخیل من ذکر کہ فلم یوسل سب سے بڑا بخیل وہ ہے کہ میرا نام آئے اور اپنی زبان کو حرکت نہ دے صلی اللہ علیہ وسلم نہ پڑے اس سے بڑا بخیل کوئی نہیں ہے اور یہ روایت بھی موجود ہے اللہ کے نبی سے صلی اللہ علیہ ان اب سب سے بڑا بخیل کون ہے ان من بخل من موقوف روایت ہے سب سے بڑا بخیل وہ ہے جو سلام میں بخالت کرے نبی پر دروت سلام نہ پڑھے یا اپنے بھائیوں کو سلام نہ کرے دونوں معنی ہے اور سب سے بڑا کمزور اور درمادہ اور حقیر وہ ہے جو دعا نہ کرے واضح جی واضح ہوئی نا بات چلیے اس کے بعد میرے پیارے بھائی ابن مسود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا کہ اللہ کے فرشتے زمین میں گھومتے پھرتے سیاح فلت جو بلکن السلام جو زمین میں چکر لگاتے ہیں اور میری امت کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں یعنی سلام سے برات درود اور سلام دونوں جب سلاد بھیجا جائے تو اس میں سلام بھی داخل ہے اور جب سلام پیش کیا جائے تو اس میں درود اور سلام دونوں داخل ہے اس لیے آپ نے فرمایا اس میں نہیں ہے وہ میں آگے پڑھتا ہوں اس آگے والا لفظ ہے وَصَلُوا قُدُمْ جہاں وہیں سے تم جہاں وہیں سے درود پڑھو یہ کہنا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جا کے درود پڑھیں گے تبھی پہنچے گا اور یہاں جامع کبیر میں درود پڑھیں گے تو وہ درود نہیں پہنچے گا اگر نہیں پہنچے گا تو نماز میں کیوں کہا گیا درود پڑھنے کے لیے بولو تو کہتے نہیں حضرت عمر بن عبد العزیز اپنے زمانے میں ایک واقعہ بڑا اچھا تھا لیکن شیخ میں نے میرے ساتھ گدے ایک بہت بڑے پیر کے ساتھ اور اتنا بڑا پیر کہ اس کو حدیث کا بھی بڑا علم اور اتنا کہ میں نے ابھی تک ہندوستان میں اتنی زیادہ حدیث پڑھنے والا کسی کو نہیں دیکھا لیکن علم الگ چیز اور ہدایت اور ارمی ایسی ابھی واقعات آپ اب سنیں کہاں سے ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا ہوں جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں انگریزی ہی بولے تو لگے کہ انگریز عربی بولے تو بہت سارے عرب ہی نہیں بول سکتے لیکن قرآن کی غلطی حدیث کی غلطیاں ڈائری میں نے پکڑی ہے ان کی دھلائی ہوئی گلبرگا نے ایسے ایسے لوگ ہیں تو بہریال یہ واقعہ میں تھوڑا بولنا چاہ رہا ہوں کیونکہ یہاں پر ہے سب سے پہلی بار اپن میں مدینہ جب آ رہا تھا مدینہ کا سفر شروع ہو چکا تھا مدینہ کا سفر کا کوئی آدمی ہے میں نہیں ہے بتاتا میں ایک شہر مظفر مظفرپور میں وہاں پہنچا ایک بہت بڑے علامہ مانے جاتے ہیں جن کے تقریباً ہزاروں مرید اور میرے رشتہ دار جو ہے چونکہ یہ آن لائن بات ہو رہی ہے زبان کو روک کے بولتا ہوں اور میں جب درس دیتا ہوں مکتب میں تو ریکارڈنگ سے منع کرتا ہوں اس لیے خوب بولتا ہوں کھول کر کے ٹھیک ہے تو کہنا یہ کہ ہمارے ایک قریب ترین رشتہ دار لے کر کے گئے ان کے ملانے کے لیے ان کے مریدانے باسفہ موجود تھے میں نے کہا حضرت اسی طرح بولا چھوٹا بچہ ابھی سال سال پہلے کی بات ہے بھائی سال ہو گئے اس سے زیادہ مدینہ آ رہا حضرت میں مدینہ جا رہا ہوں اللہ تعالیٰ ہمارے جانا قبول کرے اور آسان کرے یہ بتائیے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر میرا درود کیا کرو بھیش. اور ہم کو اتنی معلومات نہیں تھی علم ہوتا نہیں تھا لیکن ہمت تھی تو میں ان کا درود و سلام میں لے کر کے جاؤں گا تو تو باسی ہو جائے گا کیا باسی کا مطلب کیا ہوتا ہے <تصف> وہی ہے کیا مطلب ہیں اس کو <تصف> نہیں مطلب یہ پرانا ہو جائے گا ہاں حالانکہ یہ حدیث ہے کہ یہی حدیث اللہ یہ حدیث یاد تھی ان کو میں شیخ الاسلام انتمیہ کی کتاب پڑھا تھا زیارت القبور بار بار پڑھا تھا جتنی حدیثیں اس میں تھی تقریبا اللہ نے اللہ کے فضل سے یاد ہو گئی تھی تو میں نے کہا کہ جو حدیث ہے کہ انہ ملائک نے سیاحین اللہ کے فرشتے درود پہنچاتے ہیں تو اللہ کے فرشتے جلدی پہنچائیں گے یا ہم جلدی پہنچائیں گے کیا فرشتوں کا درود پہنچانا کافی نہیں ہے تو کہا معلوم ہے کیا کہا غور سے سنیے کے پاس بھی ہے تو آپ لوگ جو ہمیشہ جرح کرتے ہو اور سیدھے جو آپریشن رکھو نا بھائی اس کے دروازے باتل بویو تمین ابو آپ یا گھر کے اندر اوپر سے بھی آ سکتے ہیں کہ دروازے سے داخل ہو جس راستے سے شر جا رہا ہے اس راستے میں خیر داخل کرو اس کے شر کو سمجھو کہا کہ نہیں عمر بن عبد العزیز دے رہے ہو عمر بن عبد العزیز خلیفہ تھے اور صحابہ کو پانے والے تھے اور یہ بات یقیناً حدیث سے ثابت ہوگی عمر بن عبد العزیز ایک منٹ عمر بن عبد العزیز دمش سے ایک آدمی کو بھیجتے تھے کہ خلیفہ عمر بن عبد العزیز کا سلام اللہ کے رسول قبول فرما لیجئے کیا میں نے کہا بولیے عمر بن عبدالعزیز ایک آدمی کو بھیجتے تھے کہتے تھے عمر بن عبدالعزیز کا سلام یا رسول اللہ قبول فرما لیجیے اور یہ صحابی یہ, یہ صحابی کا زمانہ انہوں نے پائی تابعی تھے یقینا یہ اپنی طرف سے نہیں کر سکتے یہ اپنی طرف سکنے کی بات دور کی بات ہے مجھے یہ بتائیے حضرت کہ اگر نبی کا قول صحابی کے قول سے تکرا جائے تو کس کو لیں گے آئے اور اس کی ایک مثال یاد تھی ہم کو کیا کہ حضرت عبد اللہ بن عمر کہتے ہیں بلحری زکات اور سے سنو زیور میں زکات نہیں ہے لیکن اس کے مقابلے میں حدیث موجود ہے کہ آپ نے کہا کہ یہ جو سونے کے کنگن اگر تم زکات نہیں دے گی تو اللہ تعالیٰ تم کو جہنم کی آپ کے کنگن پہنائیں گے امام خنیفہ پرماتے رہا فقی فیوت اور موقوب جب اللہ کے نبی کی حدیث ہے ہم عبداللہ اللہ عمر کا قول نہیں لیں گے تو یہاں صحابی کا قول چھوڑا جا رہا ہے اللہ کے نبی کی حدیث ہے تم جہاں سے بھی ضرور پڑھو گے فرشتے پہنچاتے ہیں وہ سلسل الج حجما کن تم فی السلام تک تب لگونی یا تو بول لگونی تمہارا ضرورسلام مجھ کو پہنچایا جاتا ہے یہ نہیں کہ میں سنتا ہوں تو جب فرشتے پہنچا رہے ہیں تو پھر ہمیں عمر بن عبدالعزیز کے عمل کی کوئی ضرورت نہیں اور بھی کچھ باتیں ہوئی میں آپ کو ایک بات بتاؤں اللہ جھوٹ اور غلط سے بچائے اگر الفاظ و فرق اللہ معاف کرے میں کیا بتاؤں آپ کو کیا منظر رہا ہوگا اس وقت ایک چھوٹا طالب علم ادنا ترین طالب علم اور ایک بڑے علامہ کے سامنے وہ ایسا لگا وہ سخت ایک لفظ نہ بولے سناتے میں آگے تو اس لیے بولتا ہوں نا ابن تینگی رحمتہ اللہ, رحمت اللہ نقص المنطق میں لکھتے ہیں اور بھی جو آدمی کتاب و سنت کا علم رکھتا ہے خالص اہل حدیث ہے وہ ہزاروں علماء پر اکیلے بھاری ہے اور ایمان میں اضافہ اس لیے ہو رہا ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ ایک ایک آدمی جو کتاب و سنت ہزاروں بیدتیوں سے مناظرہ کیا اور اللہ نے میدان کامیاب کر دیا تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ جو حدیث ہے کہ تم جہاں سے وہیں سے درود بھیجو اس لیے یہ جو واقعہ زین الحابدین کے بارے میں جو جسے فتح میں بھی نقل کیا گیا سعید بن منصور وغیرہ میں ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر پر روزانہ کیا پڑھتا تھا درود پڑھتا تھا بس اس کو ختم کر رہے ہیں روزانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر پر کیا پڑھتا تھا درود پڑھتا تھا تو زین الحابدین نے کہا کہ پورا واقعہ ہے کہ تم روزانہ نبی کی قبر پر درود کیوں پڑھتے ہو قریب سے کہا کہ قربت کے لیے پڑھتا ہوں کہ حدیثی کیا تم کو میرے باپ نے یعنی میرے باپ حسین نے میرے دادا حضرت علی سے جو حدیث بیان کی وہ تم کو حدیث نہیں پہنچی کہا کون سی حدیث سمجھ آ رہی بات کی نہیں آ رہی کا کون سی ابھی کہلاتا جالو بولو تو تم اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ پڑھو قرآن پڑھو نماز بولا تو چلو قبری عید میری خبر کو عید میری خبر کو عید مت بناؤ و سلجھو علیہ چماکھو تم تم جہاں سے درود پڑھو بھائی نہ سلاد متبر ہو نہیں تمہارا درود السلام مجھ تک پہنچتا ہے اور آگے کہا فما انت انتورجل الفاظ ہیں فما انتورج الدا سوال ایک آدمی مدینے میں ہے اور ایک آدمی اندروس میں ہے اندروس سمجھ گئے نا اسپین دونوں کا درود برابر ہے وہ بھی فرشتے پہنچائیں گے یہ بھی درود پہنچائیں گے اور وہ جو حدیث منصل علیہ کا انتخبی سمیت ہو یا اس تو جو قریب سے درود پڑھتا ہے وہ مجھے سنایا جاتا ہے درود, درود, درود, درود دور کا جو پڑھتا ہے وہ مجھے پہنچایا جاتا ہے اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں لیکن میں نے جو تحقیق کی ہے کہ یہ روایت صنعت کے اعتبار سے صنعت کے اعتبار سے کمزور ہے صنعت کے اعتبار سے کیا ہے کمزور ہے یہ صنعت کے اعتبار سے ثابت نہیں ہے اور جن لوگوں نے اس کو حسن درجے تک کہا ہے اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے تو اس کو اس بات پر محمول کیا جائے گا کہ صرف آپ کو قریب کا درود سنایا جاتا ہے دوسری چیزیں نہیں سنائی جاتی ورنہ وہ حدیث اللہ کے نبی کی کہ تم جہاں بھی رہو وہیں سے درود تمہارا درود پہنچایا جاتا ہے یہ اصح روایت ہے اس لیے صحیح روایت کے مقابلے میں کمزور روایت کیا ہوگی وہ شااز ہوگی کیا ہوگی وہ شااز ہوگی اور اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک اور بات کہتا ہوں کہ انیس سو میں جو پہلی مرتبہ میں مدینہ آیا تو دنیا کی ایک بہت بڑی دعوتی جماعت ہے جس کے امیر آئے تھے انعام یافتہ سمجھ میں آئے انعام یافتہ تھے اور وہ 1994 میں روزانہ سفے اول میں نہیں نماز پڑھتے ریاض الجنہ میں نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر ہمیشہ مراقبہ کرتے تھے اور وہاں پر ایک شیخ انعام ہے جو شیخ جانتے ہوں گے الا اللہ کٹیہار کے ہر میں کام کرتے ہچکے زمانے میں یہ واقع ضرور سنو میرے بھائی انہوں نے کہا کہ لوگوں نے فت المجید کے صفحات زیروز کرا کے دیے کہ اللہ کے نبی فرماتے میری قبر کو عید مت بنا میلہ ٹھیلا مت بناؤ بار بار مت آؤ اس کے باوجود انہوں نے اس کو پھینکا اور بابا نبی کی قبر پر بھیڑ لگاتے تھے اور قبر نبی پر مراقبہ کرتے تھے میں نے اپنی کتاب میں اس کا دو جگہ تذکرہ کیا ہے جس کتاب میں میرا نام نہیں ہے لیکن کتاب الحمدللہ چھپی ہے دوسرے نام سے اس میں میں نے اس واقعے کو تذکرہ کیا ہے روزانہ نبی کی قبر پر بھیڑ لگاتے تھے اور قبر بن نبی پر مراقبہ کرتے تھے کہتے تھے کہ اللہ کے نبی کی قبر سم کو روحانیت ملتی ہے اول میں میں نے نہیں دیکھا میں بھی جا کے چیک کیا اور میں بھی ریاض الجن میں نہیں دیکھا کیا ہوا معلوم ہے اس کی اسی سال موت آئی ان کی جیسے ہی دہلی ایئرپورٹ پر پہنچے یا جیسے اپنے مرکز میں پہنچے روح پرواز کر گئی لیکن ہزار تمناؤں کے باوجود مدینے کی مٹی نصیب مدینے کی مٹی نصیب مدینہ کی مٹی نصیب نہیں ہو سکی اللہ اکبر خبردار خبردار اس لیے میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے قیامت کے دن میری شفات کے سب سے زیادہ مستحق وہ ہوں گے جو مجھ پر کثرت سے ضرور پڑتے ہوں گے اور وہ مدینہ میں ایک شخص اقبال نام کا آدمی تھا وہ سب واقعات کہنے کے لیے ٹائم نہیں چل رسول اللہ صلی اللہ علام میں ضرور بھیجنے کی کثرت جمعہ کے دن کرنا افضل المصطبہ یہ حدیث بھی میں پیش کر چکا ہوں الحمد للہ اور یہ ان باتوں کو پیش کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ آپ نے فرمایا کہ جمعہ کا دن اس دن آدم السلام پیدا ہوئے اسی دن وفات پائے اسی دن سور پا جائے گا اسی دن آواز اور گرج ہوگی جمعہ کے دن کثرت ضرور پڑھو صحابہ نے کہ یار رسول اللہ ہمارا درول اسلام آپ پر کیسے پیش کیا جائے گا جب کہ آپ قبر میں آپ کی ہڈیاں بسیدہ ہو جائیں گی تو آپ نے فرمایا امبیا کی مٹی امبیا کے جسم کو قبر کی مٹی قبر کی مٹی یعنی امبیا قبر کے اندر جسم محفوظ ہے لیکن کی نہیں ہے دنیا کی زندگی کھانا پینا چلنا پھرنا ہے لیکن قبر کی جو زندگی پر زندگی ہے دنیا کی زندگی پر اس کو قیاس بلکہ دوسرے لفظوں میں قبر کی زندگی جنت کا باغ ہے ایمان کے لیے اور انبیاء کے لیے تو اور نفرمانوں کے لیے قبر کی زندگی جہنم کا گڈھا ہے تو جنت کے باغ و باہر سے نکل کر دنیا کے قید میں کیوں آئے گا بھائی پندرہویں شہبان کا حلوہ کھانے کے لیے آئے گا کہتے ہو کہ روحیں آتی ہیں بولو میرے بھائی اور وہ بھی ڈالنے والا حلوا کھانے کے لیے آئے گا جنت کے باغ کو باہر سے نکل کر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو قبر کے اندر ہیں لیکن وہ برزخی زندگی ہے اور زندہ ہے لیکن وہ دنیا کی زندگی نہیں ہے جی اور وقت ہوتا تو میں بتاتا انسان کی زندگی کی تین صورتیں ہیں لیکن انشاءاللہ کہیں نہ ٹائم ملے گا اگے تو بتاؤں گا۔ باقی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صیغا تو مسلم میں ابو مسعود انصاری سے روایت ہے ہمارے پاس نبی تشریف لائے ہم لوگ ساتھ میں ابادہ کی مجلس میں تھے بشیر بن سعد نے آپ سے کہا یا رسول اللہ ہم آپ پر درود و سلام بھیجنا چاہتے ہیں اس سلسلے میں کیسے بھیجیں تو آپ نے فرمایا آپ خاموش رہے یہاں تک کہ ہم تمنا ہم نے ہم تمنا کرنے یعنی کہ بشیر بن ساد کاش کے آپ سے سوال نہیں کرتے یعنی آپ نے جواب نہیں دیا کیا سوال کیا ہم آپ کو کیسے درود بھیجیں آپ نے جواب دیا خاموش رہے وہی آئی کیا نبی وہی کا انتظار کر رہے ہیں کہ ہم کیسے درود پوچھا جا رہا ہے نبی پر درود پڑھنے کے لیے آپ پر پڑھا جا رہا ہے کہ ہم آپ پر کیسے درود پڑھیں آپ خاموش رہے آپ نے جواب نہیں دیا اور یہاں جناب علی درود تاج بن رہا ہے درود لاٹھی بن رہا ہے درود براخ بن رہا ہے کیا کیا بن رہا ہے سب کو ہدایت ادا فرمائے اور ان کے فتنے سے اللہ امت کی حفاظت فرمائے اور ان کی وجہ سے اللہ ہم سب پر نہ دے اللہ تو کہا ہم تمنا کرنے لگے کہ آپ یہ آپ سے یہ سوال نہ کرتے پھر آپ نے فرمایا یہ دعا پڑھو. یہ ایسے درود پڑھو کیسے پڑھو دیکھو یہ دیکھو اللہ صلی اللہ محمد والا محمد کما صلی تعلیبراہیم بارک عالیٰ محمد والا علیہ محمد کما کمابارک تعلیٰ علیہ ابراہیم کا ایسا درود بھائی ہے ان شاء اللہ تو اس کے بعد حقیقت کھلی یا نہیں کھلی بہت سارے اور ایسے واقعات تھے یا کچھ ایسے واقعات تھے واللہ جس کو حزف کرنا پڑا مجھے اور مدینے میں میرے ساتھ گزرے ہیں اور بڑے باز باز صوفیہ لوگ وہاں بانٹتے تھے اور کہتے تھے کہ اس درود کو اللہ کی نبی نے منظوری دی ہے وہ میں نے پکڑا وہاں پر اور وہ اتنا بڑا بزرگ مانا جاتا تھا لگتا تھا کہ اس سے بڑا کوئی بزرگ ہی نہیں ہے اور ہمارے رشتے دار لکھتے تھے کہ ان سے جا کر بہت ارشاد ہو جاؤ اور قریب تھا کہ میں اس میں میں اس سے بیت کرنے چلا جاؤں حقیقت بتا رہا ہوں یا اس کی مجلس میں جاؤں تو میں نے جو ہے رو کر کے مسیح نبی میں دعا کی حقیقت بتا رہا ہوں آواز جائے گی کہ اللہ اگر یہ بیت الرشاد والا راستہ صحیح ہے اور یہ راستہ صحیح ہے تو اللہ ہمارے سینے کو کھول دے اور یا نہیں تو ہم جس راستے پہ ہیں اللہ حمد امینانت کروں کعبہ کے رب کی قسم ہے علیمان الحضیفی رحم حفظہ اللہ نے مغبری کی نماز میں یا عشا کی نماز میں غالباً یہ دعا یہ آئے پڑھی تو میں سمجھا کہ میں ان حق پر ہوں کیا فاتح کے بعد یہی یاد شروع کی الن حدانی ربی سراط مستقیم دین ان قیم ملت ابراہیم حنیفہ کہہ دو کہ میرے رب نے مجھ کو ہدایت دی ہے صحیح درست دین کی ابراہیم کے ملت کی ہدایت دی ہے جس نے کوئی شیر کو عدت کیا میزش نہیں اور اللہ نے دل میں اتنی بے چینی پیدا کی کہ میں اس سے دور ہو گیا حقیقت بتا رہا ہوں تو میرے دوست اور سننے والے جہاں تک آواز جائے گی میں خبردار کرتا ہوں اپنی آخبت کو برباد مت کرو جس طریقے سے اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی دوسری اپنی طرف سے بناؤ کوئی بات کرتا ہے من کہ علی کے مقام میں فرین اس کا ٹھکانا یقینا جہنم ہے اب اسی طریقے سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی طرف سے درود بناتا ہے ریڈی میں درود بناتا ہے درود تاج درود تنجینہ بناتا ہے اللہ کی قسم اللہ کے نزدیک وہ مقبوض ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک میں محبوض ہوگا اور حدیث کے روشنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق نہیں ہوگا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو مکمل ہدایت ادا فرمائے اور ہماری ہمارے دلوں کو محبت نبی سے سرشار فرما دے اور اسپیشل اور انٹرنیشنل درود پڑھنے کی توفیق دے عالمی درود پڑھنے کی توفیق دے حقاقہ ہماری دعوت بھی عالمی ہو اور ہماری دلوں کی دنیا بھی بدل جائے اور ہمارے مسائل بھی اللہ حل کر دے اور اللہ آنے والے رمضان میں جو برکتوں اور رحمتوں کا خزینہ ہے اور اللہ کی رحمتوں کی بارش ہونے والی ہے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اوپر ایمان کی بارش برسائے ہمارے مردہ دلوں کو زندہ فرما اللہ جس طرح تھوڑی بارش کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ فرما اسی طریقے کتاب و سنت کے ذریعے اور نبی صلی سلم طریقے کے ذریعے ہمارے مردہ دلوں کو زندہ کیا تھا فرما اللہ قلع اللہ قلع القرآن اللہ مجھان اللہ مجالب مطمئن وسائر المسلمین اللہ مکتب الجالیات کے مدیر اور ان کے مصولین اور مشائق اور مطامین اور, اور مشارقین اور جلسا اللہ تمام کو اپنے سہدا کی جماعت میں شامل فرما ثقافت اور بدبخری کو دور فرما اور اس ملک کو اللہ من و تی کا گہوارہ بنا اور اللہ تمام ظاہری اور باتری خطرات سے محفوظ فرما دیا رب جس طرح نے ہمیں یہاں جمع فرمایا ہے اللہ تو قیامت کے دن ہم سب کو جنت میں جمع فرما رب بنا اللہ تُ سے قلو بنا بید ہدئی بنا وہ رحمِ اور اللہ آنے والے وقت میں اتنی برکت فرما کہ اللہ اس کتاب کو ہم آسانی سے ختم کر کیونکہ تحجد کی فضیلت یہ بہت اہم باب ہے اور قیام اللہ سے متعلق اس میں میں تھوڑا ٹائم آپ کا کھانے والا ہوں لیکن اس کے بعد میں ماشاءاللہ اللہ اس کے بعد میں ما نفس کا محاسبہ ہے اور صبر ہے اور دنیا سے محبت رکھنے والا ماشاءاللہ اللہ یہ باتیں انشاءاللہ اگر گفتگو کو روک کر کے اور تھوڑی اسپیڈ بڑھا کر کے انشاءاللہ آسانی کے ساتھ کتاب ختم ہو سکتی ہے تو آپ کو اس میں میرا تعاون کرنا پڑے گا میں قیام الہل سے متعلق تو ٹائم لوں گا لیکن اس کے بعد جو دنیا سے بے رغبتی صبر کرنا چاہیے اور توبہ اور استغفار والا جو آخری باب ہے تو اکثر باتیں آپ سن چکے ہیں اور ہمیشہ سنتے رہتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ وہاں پر انشاءاللہ اللہ ہم کم سے کم پچاس کلومیٹر نہیں تو چالیس کلومیٹر کی رفتار میں چلیں گے کہ آپ لوگ اس بات کو قبول کرتے ہیں شبحان اک اللہ ہم بلکہ یہ دعا زیادہ بہتر ہے جو اللہ کے نبی پہار پڑھاتے تھے صحابہ کو اس کو بھی پڑھنا سند کو بھی زندہ کرو اللہ البانی نے بھی حسن کا اور شیخ زبیر رضی جیسے محدث نے بھی اس کی تحسین کی کہ صحابہ کو مجلس کے آخری میں یہ دعا پڑھایا کرتے تھے اللہ مقصد اومن طاحی کبات اومن علی علی نیبت اللہ محمدین وجال البارن عالمانا علمان اللہ علم سیبتین اللہ مناتمینہ ولا تو عبنہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ فضیلت الشیخ شیخ مختار صاحب حفظه اللہ آخری اختتامی کے دینی آج کے بارے میں کریں گے انشاءاللہ اور کل کی تیاری کے لیے انشاءاللہ شاء آپ لوگ ضرور کمر کسیں گے انشاءاللہ